صرنا يوريل بوطلا عادي انا لا اله الا, ألا, إلا الله وحده لا شريك ونشهد ان سيدنا ونبينا و مولانا محمد ورسوله فرعاك الله سلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قرعوا من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرتلا وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن ستلتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهرون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا عنه الصالحة ولا تكن هو خير البريات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الخير قضاء ولذي قضاء بما فاته هو لعبد جعل الله متاحل الخير ومغلاما للشير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزحت, نزحت منها عيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنعي عن الملكة حرمت بركة الوحر وإذا تسافت أمتي سقطت من علم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال يا عماد المسلمين ويا ايم المؤمنين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تباغوا لام بھائی دوست اللہ جدالو امن نواز احمد الرحمی اکرم الکرمی مخلوق پوری کی پوری اس کا کنبا اور کنبے میں اللہ کو اس سب سے زیادہ پیار اللہ جن جلالو امن کو اس سب سے زیادہ محبت اپنے اس بند بندی سے جو اللہ کے کنبے کو نفا پہنچا ہے رات کے اندھیرے سے جیسے دن کا اجالا سمجھ میں آتا ہے اور دن کے اجالے سے رات کا اندھیرا سمجھ میں آتا ہے رات کا اندھیرا کتنا برا کتنا برا کہ جتنا دن کا اجالا اچھا پڑی ہوئی سوج بھی نظر آ جائے کاٹا بھی نظر آ جائے اجالم کتنا اچھا کہ اتنا رات کا ڈیرا برا اللہ جل جل ہم کے پورے کنبے میں وہ شرق میں وہ غرب میں شمال میں ہو جنوب میں تاجر ہوں کاشکار مزدور ہوں کارخانے دار مرد ہو عورتیں ہوں اربی ہوں, ہوں آدمی ہو جو آدم کا بچہ جو ہوا کی بیٹی وہ آنند کے چار کونوں میں بسنے والے سارے کے سارے الباق کا کنبا کہ ان میں سب سے زیادہ پیار جن کی جانوں سے جن کے وقت سے جن کے مال سے جن کی صلاحیتوں جس کا سے اللہ کے کنبے کے لوگوں کو نفا پہنچتا اس پورے کنبے میں کون کتنا برا جس کا وقت جس کا پیسہ جس کی صلاحیت خدا کی مخلوق کے راستے میں کانٹا خدا کی مخلوق پر ظلم و زیادتی خدا کی مخلوق کے و کھیل کھیلنا مخلوق کے حقوق کی پامالی جینا نہ جینے دینا کرنا نہ کرنے دینا رہنا نہ رہنے دینا جن کا وقت جن کا پیسہ صلاحیتیں جتنی زیادہ اللہ کی مخلوق کے ستانے نقصان پہنچانے پر پریشان کرنے میں استعمال ہو اتنا ہی اللہ ان سے ناراض اتنا ہی اللہ کا ان پر غضب ایک سے دوسری چیز سمجھ میں جاتی ہے پورے کنبے میں اللہ کا سب سے زیادہ پیار ان دن بندیوں پر جن کا وقت جن کا پیسہ جن کی صلاحیتیں کی مخلوق کو راحت پہنچانے میں یہ جتنا اچھا اور اس پر جتنا اللہ کا پیار اتنا ہی اس کے مقابلے کا اللہ کو ناراض کرنے والا اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اسی لیے قرآن کہتا ہے سب چاہتے ہو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں ساری دنیا جتنی مشرق مغرب کے خلا ملا رہی ہے اور جن جن شکلوں جن جن راستوں سے محنت کر رہی ہے کی ساری محنت جس سے پوچھو بھئی کیوں تھک رہے کیوں پچ رہے کیا چاہتے ہو یہ ہمارے کچھ حالات ہیں حالات درست ہو جائیں اس کے لیے ہم بتا فارسی میں بچپن میں پڑھا تھا جو نہر مار کر تا سوریا میوار کر جب کسی تعمیر کی بنیادیں بھری جاتی ہیں اگر اس کی بنیاد میں ایک ترچھی رکھی جاتی ہے بنیادیں ترسی بھری جاتی ہیں تو اور جو سریا تک بھی وہ تعمیر جائے گی وہ ترسی ہی جائے گی بنیادیں دنتی انسانی زندگی کی تعمیر کہ ہر بندہ ہر بندی امن سے سکون سے پیار سے پریم سے اللہ جل لالو اپن والوں کی مددوں رحمتوں مفیلتوں تعینوں اور نصرتوں کے ساتھ دنیا ہی میں جنت کا مزہ لے غریب کے لیے غربت دولتمنٹ کے لیے اس کی دولت حکومت والے کے لیے اس کا آزاد حکومت جس کو جو, جو جہاں جس شکل میں کوئی شکل کس میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو ہر ایک چاروں پریم محبت سے جی رہا ہو پوری دنیا پر جیسے تمہارا شادیانہ یہاں سے لے کے وہاں تک پھینچا ہوا ہے پوری دنیا پر امن کی چادر بچ جائے ہر ایک کا پیڑا عبادت اخلاق محاصرت رہن سہن دشم دور اندر باہر گھر مکان جو جہاں جس شکل میں ہر ایک امن سے چین سے گزرائے اور ہر ایک کی زندگی کی تعمیر اس کے لیے سب سے پہلے اس کی بنیادیں کوشش تو ساری دنیا کر رہی ہے کوئی تجارت کے راستے کوئی کھیتی کے راستے کوئی مزید کے راستے کوئی کارخانے اور فیکٹری کے راستے کوئی حکومت اور عہدے کے راستے حالات حالات حالات بچ جائیں حالات سدھر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں محنت سارے کی لیکن اس سب کے لیے جو بنیاد ہے ان تم نمبر ہزار ہوئی رومان خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے کسی کو دکھ سے سکھ کے دن نہیں دکھاتے کسی کی ذلت کو عزت سے نہیں بدلتے کسی کی پستی کو بلندی سے نہیں بدلتے ناکام کو کامیابی سے نہیں بدلتے جب تک کہ خود اپنے آپ کو اندر سے نہ بدلتے نوے ہزار بند ماد جو حال میں ہے اس کا حال سدھار سے اچھائی سے درستی سے بدل جائے اس کی بنیاد اس کے اپنے اندر رہے یہ اپنا اندر صحیح کر لے اپنا زمین اپنے دل کی کلک اور یہ جب چھوٹے بڑے عوام آواز جب ہر کا اندرون سدھر جاتا ہے غلط سے صحیح کی طرف آ جاتا ہے برائی سے اچھائی کی طرف آ جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ہر اپنے مولا سے اپنے مالک سے اپنے خالق سے اپنا معاملہ صحیح کرے حضرت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کر کے وز پاک بات تشریف لائے مدینہ منورہ کا جو خاندان تھے اور سب خدر اِس دونوں کے درمیان بڑی لڑائیاں بڑی پوری ایک سو بیس سال سے چلی آ رہی تھی نہ جانے کتنا خون کتنی جانے کتنا مال کتنا کیا کچھ اب کہیں سے کسی شکل سے ان کی آپس کی سزا کی کوئی شکل نہیں بن قربان بھائی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. چونکہ آپ پیامت تک کے لیے اب پوری بصریت کے لیے نبی رحمت بنا کر بھی دے گئے اور آپ کی زبان خود حیران کرایا بلیا جہنا ستمی رسو رمبا ہیرے گم جمیا یعنی محمد صلی اللہ علم آپ خود اپنی زبان بیل تجم سے فرما لیجیے دنیا کی چار سکوں میں بسنے والے انسانوں قیامت کا سور پھونکے جانے تک جو آدم کا بچہ جو ہوا کی بیٹی تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا میں اپنا ہمیشہ پڑھا تمہارے لیے امن کا شانتی کا روح پیار کا برم کا کامیابی کا عزتوں کا دنیا اور آخر دونوں کے اعتبار سے مکمل نسخہ لے کر آیا اب جو آپ نے دیکھا یہ دونوں دو لڑ رہے ہیں خوبصورت کوئی شکل نہیں آپ نے ان کو ایک نسخہ دیا اور صرف اور سو حضرت کے لیے نہیں تھا کیونکہ آپ قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے ہیں رہدرے قابل ہیں ہر کیوں صحیح راہ ملے گی منزل کو پہنچے گا راستے کی ٹیکڑوں سے بچے گا ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائے گا جو ان کا استعمال اور جو ان کی والی راہ پر چلے گا ان تک روح تک دلوں. ان کی ساتھ چلو پاتے چلے جاؤ گے منزل سے پریت ہو کے چلے جاؤ گے اجیت وہ آئے گا خوشیوں کے کے جاؤ گے روایتوں میں آتا ہے چند روزہ زندگی دنیا کی اگر آدمی نے یہ کر لیا دکھتے مجھے آ کان دیے ہاتھ دیے پہن دیے میں کچھ نہیں کہا مجھے ادب سے وجود دیا یہ بھلا چند جسم دیا میں اسی کو مانوں اسی کی کہی کروں اور جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچوں اگر یہ انسان کا بچہ اپنے پر تھوڑے دیر اس کی پابندی لگا لے تو آتا ہے کہ دنیا تو ہو رہی ہو اس کے جانے پر اور ارشاد جانے میں جاتا ہوا خوشی کے نعرے گیت گاتا ہوا آسمانوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں بعد کی دھوپ بچی ہوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یعلمون الگوں من حرم بنل حیات اس دنیا بہمان اللہ حاصل ہوا بھی اگر یہ انسان ایسے جی رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیں کی زندگی اس سے करके अपनी सारी लगा रहे हैं। ये तो तेरा पर यहां یہاں کے رشتہ یہاں کی راحت یہاں کا کھانا یہاں کے کپڑے یہاں کے مکان یہاں کی دولتیں یہاں کے کھاد اسی کو سامنے رکھ کر کے اپنی ساری طاقت لگا رہے ہیں پھر یہ جو مریں گے تو دنیا ہنسے ہی اور پیرا چھوٹا رویش جن مخلوق کے راستے میں کانتا تھا اس کی سوچ اس کا دماغ اس کی فکریں اس کا وقت اس کا پیسہ اس کے پاس جس جس لائن کی جو کچھ تھی ساری خدا کی مخلوق کے ستانے دنیا خوشی منا رہی ہوگی اور یہ چلاتا زمین جگہ دینے کو تیار نہیں زمین اپنے آغوش میں لینے کو تیار نہیں جب خدا رسول کی نافرمانیوں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی نافرمانیوں کے ساتھ سر قرآن کہتا ہے تب یدا جگہ ابھی بت لگا ابھی یہ بڑا ماں بات ہوں ماروں اس نے بیڑا اٹھا رکھا تھا نہیں ماننا ہے مالک کو اور فالوق کو ارے مان لیا اسی نے میری آنکھیں دی کان دی ہے ہاتھ دی ہے اس کا کہا مان وہ کیا چاہتا ہے ہوتا ہے پاس ہیں وقت میں ہیں بچیے ہیں علیہ وسلم مجھے پیار کے ساتھ راستہ دکھا رہے ہیں نہیں بلکہ وقت بھی پیسابی اور صلاحیت بھی اچھوں کے قوم کا سردار تھا اس کے بعد جو اصل رسوخ تھے جو ان کی اپنی حیثیت تھی اس پوری کو لگا رکھا تھا محمد صلاح کو سکھا رہے ہیں دنیا ہے ہی گزر گاہ کیسے کیسے بادشاہ اب کیسے کیسے سلاطین اب کیسے کیسے عمرہ اب کیسے کیسے لوگ آئے رانیاں آئی مہارانیاں آئی ایک مس آئی شاہزادے آئے شاہزادیاں آئی زمینوں کے پیار بن گئے کبھی ناموں کی شادی یہ جب مرا ہے لائف بھی ایک فرد سے لے کے پوری قوم اور ایک خاندان ایک فیملی سے لے کر عالم کی چار چنٹیں اللہ حالات کو نہیں بدلیں گے نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ یہ خود نش کر جائے ارے جب تک کے بسنے والے اپنا اندرون صحیح نہ کریں اس کے بعد جتنی چھوٹ جتنی اس کی طاقت تھی وہ ہم اثردار اثر رسوخ حیثیت ساری کو لگا رکھا تھا محمد صلی اللہ کو ستا دن پڑے یہاں تک کے دو میٹوں سے امتحان بڑے نہ مکے نہ جا کر کے بڑے نکے نہ جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ وہ من میں عام میں وشوار درین ہوس کھے اس پہ ہے جس کو عزت اللہ اور ذریعہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ شریف کرے مالک منسوخا جس کو چاہتے ہیں جسے جس کو چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں جس کو چاہتے دلی کرتے ہیں کون ہے جو اس کی سمجھ میں آئے گی اس نے بھی میرا رکھا تھا کسی طرح ان کو ستانا ان کی بات سننے لینا نہ چلنے دینا نہ ماننے دینا نہ ان کی بات پر کسی کو عمل کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بوجھ پڑا اور یہ ہم سب جانتے ہیں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اگر بچی گھر بیٹھ جاتی ہے کوئی کتنا ہی کیسے ہی اپنی ویسے سماجی ہو لیکن باپ کے جیتے بھی ہے کہ بچی کو تلاش ہوتی ہے اب بچی گھر بیٹھ جاتی ہے ماں باپ کا کھانا لگ جاتا ہے بزرگ کو جو صدمہ ہوا ہے آپ نے بس آتی اللہ نے وہ کیا دونوں ہاتھ ٹوٹے دونوں بیٹے والے اور خود چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور چیچک سے بہت تیز بہہ رہا تھا تیز بہہ رہی تھی اور خون بدو سراہن کے گھر کے لوگوں نے بھی باہر رکھ دیا ہم نے بھی بتایا جب مرا اب مکے میں اس کو دفن کرنا چاہا تو مک کی سرزمین نے کہا کہ اتنی پاک زمین مکم کروا دو جس کا جبڑا زبرہ پاک اتنی پاک سرزمین میں اتنا ناپا تین مرتبہ دوبارہ اور تینوں مرتبہ مک کی زمین نے نکال کے باہر جا کس کہ ناپاپ کی جائے اس میں اسی لیے حضرت کم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتلایا کہ خیر کے خزانے ہیں اور خیر کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جان مال اور صلاحیتیں یہ چابیاں ہیں جو خیر کے خزانے سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے رحم کرم فضل اطوا برکت رحمت میں اس پھر وہ دیتے ہیں یا سکتا ہے है نہیں سکتے لیکن اسی طرح آپ نے بدلا کی ستیہ ناش جا ہے ان کا وی رام دن جا رہو شکل وہ بھی تلا ستیا ناش ہے وہ جس شکل میں بھی ہو جن کا وقت جن کا پیسہ جن کی صلاحیتیں جن کے تعلقات جن کے اصل رسوخ خدا کی مخلوق کو ستانے زندگی کے اس پابے میں شر برائی فساد بگاڑ اس کے لیے استعمال ہوتا ہو ان کے لیے حضرت رسل پاک شی بدلا ये इतना किराना था 24 घंटे की इसकी सोच मुझे चौबीस घंटे की सोच किस रास्ते से इनको सताऊ मक्का मुकदमा की जिंदगी ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया میں کہا تھا کہ اگر تھوڑے دنوں بندہ یا بندی اپنے پر بھی لگا کر جاتے ہیں دنیا سے مجھے وہ کرنا ہے مجھے زندگی لی ہے اس کے کہے پر تن کے مطابق کرنا ہے اس نے جس بات کے بولنے سوچنے دیکھنے سننے کمانے فرش کرنے جس طرح کی راتیں جس طرح کے دن جس طرح کی جوانی جس طرح کی صحت اور قوتیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے اس سے مجھے بچنا یہ طے کر کے اپنے پہ لگام لگا لی پابندی لگا لی اس پابندی ہی کا نام دین ہے اس میں تو جانوروں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے جانوروں کے ان کے لیے کوئی شہریت نہ کوئی دین حلال حرام جائز نا جائز اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے خبر میں ڈھیرا ہوگا اجالا ہوگا اس میں بھی کوئی چیز جانور کے لیے نہیں مادا کے پیٹ سے پیدا ہوا جون سی گلی جون سا محلہ جس کو جھپٹنا جس کو کاٹنا جس کا جھٹنا جس کو سبمنٹ کرنا جون سی مادا جون سا نر زندگی کے دل پورے ہوتی املا جدائے خیر کے علام کی کو انسان کے مزاج متلا ہے آدم جو, جو پوری دنیا اور پوری کائنات کا سچ اصو اور خلاصہ ہے جس پہ آسمان کی چھتری ہے جی زمین کا فرش ہے جس کے لیے ٹھنڈی بھیڑی ہوائیں کبھی لوئیں کبھی بادے نسیم کبھی سے شہر کبھی بادے سوا جو چلتی اگر یہ اپنے دشمن ہی سے دوستی کاٹ لیتا ہے جس کو قرآن نے کہا ان شیفان تمہاروں کو بولی شیتان تمہارا کھلا دشمن ستا <تصفح> ہندو دشمن سے دشمنی یہ دشمنیا یہ جو کر رہے ہیں بھائی نے بھائی سے دشمنی کلی کے چارے بتیجے تھے داماد نے سے بہو نے ساتھ تھے اب پڑوسی نے پڑوسی کے چھوٹے نے بڑے تھے اب نے چھوٹے سے آواب نے تھے سے امانداروں میں غریبوں سے محلے میں اور شہر میں شو میں اور میں اور گلیوں میں اور کچھوں میں انسان انسان تو کہتے ہی اس مخلوق کو ہے کہ جس کو دیکھتے ہی انس پیدا ہو انسان میں کیا ہے علی نون سین علی نون انس کی تو وہ مخلوق ہے رنگ دیکھا جائے گا نہ برادری قوم دیکھی جائے گی نہ ہر کو اپنا جو انسان ہے یہ جی تو وہ مخلوق ہے کہ ہر ایک میں اس سے انسیت پیدا ہو رہی لیکن جب یہ اپنی انسانیت اور آدمیت کے جانے سے نکل جاتا ہے اور جس سے دشمنی کرنے کو کہی تھی اس سے تو دوست کا کی کاٹھی قرآن نے کہا ہے شیطان تمہارا دشمنی ہے اس سے دشمنی کرو اس سے دلی دوستی اور جس کا ہفتہ جن سے دوستی کرنی تھی جن کو پیار سے محبت سے اس کی نظر سے دیکھنا تھا کیا دیکھتے ہوئے آنکھوں میں شہر اتر رہا ہے یہ لوگ تو کہ شیطانی مزاج کیا ہے خود غلط کرنا خود غلط بولنا شیطان سے کہا تھا سچا کر یہ نہیں کروں کا میں کچھ ابا وقت پر کمن میں آ گیا نہیں تو مٹی کا بنا ہوا ناک کا ہوا یہاں تک کے ایک مرتبہ حضرت موسا نبی نوار اسرا تسلیم ہفتالہ شاندور سے ہم کلامی کے تشریح لے جا رہے شاہکاہ نے کہا کہ ہمارا بھی معاملہ ٹھیک کرا دیجیے ہماری بھی تھوڑی سی صفائی اور ہماری طرف سے بھی سفارش کر دیجیے معافی نامہ ہو جائے معاف کر دیں نبی میں بہت رات تو رت ہوتی بہت جلا جیسا بہت جلا لی مارا تھپر کھینچ کے مارکل موت کے کیسے آ گیا میرے گھر میں بغیر جاری ٹھیک ہے تیرا کام روح کم کرنا ہے میری روح تو میرا ہے بندوار کسی زمین نے پکڑ لیا تھا ان کو دولت کا دمن تھا حضرت اوشا علیہ عوام شرا کا تسلیم جو اللہ کا حکم آتا تھا اور ہم کو سلا دیتے سب سے زیادہ دولت اس نے تھی اس سے کہا تھا دے اللہ کا دیا ہوا ہے تیری اپنی جتنی ضرورت تمہیں تُو, تو انسان ہی ہے تجھے کھانے پینے کرنے اڑنے جو تیری ضرورت ہے میں سے اپنی ضرورت کبھی لگا لے اور سیما ہٹا کر آتا کر اللہ آخر بلا سن سنسی اس اللہ کی دولت سے اپنی ضرورتوں پر بقدر ضرورت اور باقی کی خرچ کی ترتیب ایسی بنا جہاں خرچ ہو رہا ہو وہاں جنگیں بند نہیں ہو وہاں دودھ پانی شہد کی نہریں تیار ہو رہی ہوں وہاں روڈوں کو سجایا جا رہا ہو وہاں استعمال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوں وقت سب بیمہ آدھا تمبا ہوتا ہے یہ جوانی یہ شہد یہ ڈالر ایسی کی ترتیب جو کر رہا ہے یہاں بن رہا ہے وہ اسے دل آخر بن جائے بات یا لموں نظر ہی رب دنیا جو جن کی نظریں صرف آنکھوں کے یہ عالتیں یہ زمینداراں یہ فیکٹریاں یہ کارخانے یہ عہدے یہ کرسیاں یہ رنگلوں جب مرنا ہے ہی نہیں جیسے اللہ کے حق جواب دینا ہی نہیں ہے کہنے لگا کیا کہا کیا آخرت آخرت اللہ اس نے دیا انتی تاریخ میں ہندی میری اپنی دسوں بازو کی کور میری اپنی بالوں پیر میری اپنی آپ میری اپنی ٹیکنالوجی آتے ہیں کہاں کی جنت کہاں کی درد جی رہے تو ہم کو جیسے جی رہے اچھلنے ہم کچھ رہے ناچنے دو جیسے ہم ناچ رہے بتانے بجانے دو رام سے ہاتھ مارنے دو خبر پار ہم سے کسی کچھ کہا مان جا مان جا میں نہیں آیا کرتے. حضرت اوسرا نبی عمال سراط تسلیم کی خیریت میں مال پر جو زکات تھی وہ چوتھائی تھی ایک لاکھ پر پچیس ہزار زکات یعلمون علم من الحیات الدنیا نلایا کتنا لیکن دولتوں کو جانتے ہیں اللہ کے خزانے اس میں کتنا ہے اس آخ اس اسی لیے کمی صلی اللہ علیہ تحریر لائے اور جزیرت الحیرت میں بسنے والے انسانوں کی لڑائیاں زمینوں پر دولتوں پر عہدوں پر شکلوں پر آپ نے ان کو آخرت سمجھائی اللہ کے خزانے سمجھائے یہ تو متا قلیل جس سے تم تھک رہے ہو بچ رہے ہو کٹ رہے ہو مر رہے ہو لڑ رہے ہو متاؤ کلیم جیسے ایک موقع پر تقاضا آیا امت کے حیثیت سے تم کلمہ کو ہو اللہ کو یوز مانتے ہو محمد رسم کے امت ہی ہو تمہاری زندگی اس نوئے زمین پر اللہ بندگی کے لیے اور نبی اور نبی زندگی کی نیابت کے لیے جانے تمہاری اس پر لگے گی مان تمہارا اس راستے میں لگے گا تمہارا ہاتھوں زندگی کے ہنسکارے میں خیر ہی خیر آئے گی اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرائی مت کی زندگی کے تیرہ سال مدینے پاک کے دس سال مختلف موقعوں پر مختلف تقاضے آتے رہے کبھی بدل کی شکل میں کبھی عہد کی شکل میں کبھی خندق کی شکل میں کبھی تبو کی شکل میں تقاضا آیا تشویل ہوئی ایک طبقہ تو وہ تھا اس نے جان کی نا مال کی آئ کی نہ وسط کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اللہ جس سے راضی اللہ کے نبی اس پر ہوئی ہم نے تو کرنا کا پڑا ہے کوئی کرنا ہے جو جس سے وہ اور کونے گھروں سے دیورات اور اپنے دیروں سے بہت فارمت ہوتی ہے دولت والوں نے دولت مال والوں کا مال جس پر چوکھا کچھ پرسوں پیش پر ہونے لگی کچھ لوگوں میں hey, ایمان والے اور پکچر ایمان والے ان کے ایمان کی پوران گواہی دے رہا ہے لیکن کبھی کبھی تبدیل بھی کرنی پڑ رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں وقت بھی لگ رہا ہے کشتے بھی کر رہے ہیں تعلیم بھی کر رہے ہیں بھائی گھر بھی دیکھ رہے ہو اما سا کو بھی کچھ سمجھتے ہو نہیں کبھی کبھی تندی تندی پڑتی یا یہ سبینا منو مار کن پا لڑکی روپی سلی تم آپ اس دنیا میں فَمَا مَطَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآفَتِ إِلَّا طَلِيلٍ إِلَّا تَنْهِلُوا يُعَذِّبْتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْلِلْ قَوْمًا غَيْلَكُمْ وَلَا فَضُرُوْهُ الشَّيْءًا قُلْعَانُ خُدْ اللَّهُ كَهْرَيْنِ إِمْعَانُ وَالُوْتْ كُبِهْ جَاهُوْ لِيَا جب تم سے اللہ کے راستے کی نقل حرکت کو جب تم سے زندگیاں کھپانے کو بڑا ایمان کتنا بناتے ہو بڑا نماز کتنی بناتے ہو لو علم کتنا لیتے ہو تعلق اللہ سے پیدا کتنا کرتے ہو جواب آپ کا دن اللہ میں کتنا دباتے ہو خدا کی مخلوق کے سیر واہ کر ہر چیز کا ہفتہ ہفتہ جان کر اس کو ادا کرتے ہو کتنا کرتے ہو چلا اپنے مولا کو کتنا کرتے ہو بنا اپنی پھر تمہاری تو جگہ ہی ہے تھی جانے تمہاری اس پہ ادا کرتی تھی مال اس کے پرچ ہوتا تھا تمہاری سوچ یہی تھی میری بنے ہر کی بنے میرا ہر ایک راستے میری جن میری آری پور میرا حشر میرا اکیلا کا نہیں ساری بچریت یہ تمہیں کیا ہو گیا تم سے اللہ دل گوپال کا استعمال ماشاء اللہ سرواں ہے شاید مجھ بہت نتیجہ جماعتوں کی نقل و حرکت آنے والی جماعتوں کی نصرت کام کو کام بنانا جہاں اس کے نتیجے میں کلمہ بڑھ رہا ہو نمازیں بڑھ رہی ہو اخلاق پر رہے ہوں وہی معاشرت اور معاملات جو دینی زندگی کے اہم شعبوں میں سے ہے تم راتوں کو کتنا روکتے ہو تصویر کتنی پڑھتے ہو آسے بہاتے ہو تم چاہو تمہارا اللہ جانے ہم تو تمہارا گلی میں کچھ میں محلے میں کاروبار میں مارکیٹوں میں دفتروں میں معاملات میں ہم سے تمہیں دیکھتے ہیں تم کتنے سچے مسلمان ہو تم جس نبی کی امت میں ہونے کا دم بھرتے ہو تم اپنے نبی کے ساتھ کہہ لو پہ مان میں کتنے سچے ہو دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ ہمارا تو بنگالا وہی پڑے گا ہر موقع پر لگ دیکھ ہے کیا بجا لو کیا ہارو کیا خدمت موقع سب ہے سبو کا ادھر زمینیں ادھر ماہ تیار جہاں جانا ہے وہاں سخت کر بھی راستہ بہت دور بلدن. اب بنانے لگے باہر کچھ اندر سے کھوتے تھے دم تو بہت بھرتے تھے ان الله لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم جب تک ان الله نہیں بدلتا جب تک ان اللہ کا تعلق نہیں ہوتا اللہ کی علو اللہ اس کے قدامت کی وسعت اس پر اس سے فائدہ اٹھانے والے جب جیسے اندر نہیں بنتا اس وقت کہ نمبا شوری کو بولا علاقوں خدا تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا خدا تمہاری پرشنا لیپیوں کو نہیں دیکھتا بولا کن الا کو اندر میں کس کو بسایا ہے اندر میں کس زندگی کے بننے کا یقین ہے جنت حق سارے نبی حق محمد الرسول اللہ حق قیامت ہے یہ اندر کتنا اتنا ہوا ہے اسی پر حملہ کرتے ہیں جتنی چاہے ظاہری شکلا ہو دنیا کس کو چاہے دھوکا دے اولاد ماں باپ کو دھوکا دیتی ہے ماں باپ اولاد کو دھوکہ دیتے ہیں بیوی بی شوہر کو شہر بیوی بی کو پڑوسی پڑوسی کو مالدار غریبوں کو غریب مالداروں کو عوام آواز پر آواز عوام کو ارے یہاں تک کے ندی پر دھوکا دیا مناسب اے اللہ ساتھ وہ ہے اللہ ہو یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے ہیں نمید. یہ نہیں تو اپنے ہی ہاتھوں چاروپن بلاڑی مان رہے ہیں ایمان والوں کے ہاتھوں میں پھول جھونک ہیں اپنا ہی نقصان کر لیں یہی ہو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں ان نبے ہزار یو وجوہ جب تک ہم اندر نہیں بدلتے اسی لیے ہماری اس پوری محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقین کی تبدیلی ہے ہر غلط یقین سے صحیح یقین پڑھانا غلط یقین کیا ہے اللہ کے جس ریئر سے اللہ کے جس ریئر سے زندگی کے بننے کا یقین جڑا ہوا ہے غلط ہے غلط ہے غلط شکل آسمان کی ہو شکل زمین کی ہو پہاڑوں سمندروں دریاؤں کی ہو موتی منگوں کی ہو سونے چاندی کی کانوں کے ہو پیٹرول پراجیل کے دانوں کی کانوں کے ہو دنیا کی چار شمتوں میں کسی انسان کی شکل ہو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے زندگی کے بننے کا یقین غلط ہے اسی لیے اچھا بلڈوزر سے زمینیں اچھا بلڈوزر سے پینڈنگ اچھا بلڈوزر سے بڑی بڑی چٹانیں جو جتنا جو کچھ کے علاوہ چلے اس پر کھن اور چلو اس پر بلڈوزر جہاں سبھی کے پھینک دو کوئی کچھ نہیں کسی کے ہاتھ کا عزت ہے نہ دلت بنانی نہ بکھارنی دینی نہ لینی کوئی کچھ نہیں اکیلی اللہ کی کاسی لیے وسلم سے خود کہلوایا لمبا اللہ اللہ آپ فرما دیجیے آپ کہہ اللہ اما اللہ سمد لم لو گوہ پیارے کرم سر راسم آپ کہہ دیجیے ایک ہے اکیلا ہے بے نیا میرا خان اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہر ایک طرح کے سہارے کی ضرورت درست پکا بھی ہنسکتا اس کے چاہے بتائے اس کے پاس نہ بیٹا بیوی نہ ماں ایک لم یو ل نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے موت ہے نہ ماں ہے ایک ہے اکیلا ہے قابل بزرت ہے کلر اور مشال ہر عام جھڑی اپنی شاد اس کی جتنا چھ زمینوں میں آسمانوں میں سمندروں میں مسجد میں مغرب میں شمال میں جنوب میں حکومتوں میں میں علاقوں میں پبلک میں عوام میں خوات میں جو کچھ وہ اپنی قدرت سے کر چکا ہے اس سے کہیں سے کہیں زیادہ ہر آم کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس اللہ کو بہچاروں سب سے پہلی بنیاد ہے یقین صحیح یقین جب کی چاہتی ہم تو پہلے بھوپال سے आगे सबसे कही बुनियाद हमारे हालात ठीक है दो ताली दे दो वजीफा बता दो डोरा पढ़ दो बोल के भूख मार दो हालात ठीक हो जाएंगे अपने को बदल अंदर को सीख कर जितने लाख के हलावा جو دو شکلیں رکھی ہیں ان سب پہ بلٹوزر چلا جسے حضرت فیاض سوری رحمت اللہ علیہ ورماتے کہ زمینیں تابے کی ہو جائیں آسمان دوہے کے ہو جائیں آسمان سے قطرہ بڑھتے نہ زمین سے دانا ہوں گے روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں اس کے بعد اگر دل میں اتنا وحم گزرے ال روٹی کا کیا ہوگا فرمایا کھل رہے ایمان نہیں تھی جس اندر کو ہم مانا ہے وہ رجاب ہے اپنی قدرت کے ساتھ زمینوں کا پاون آسمانوں کا بارش کا پاون نہ پیداوار کامن تو بلّا آمن تو بلّہ ہی گواہتی اور سپاہی مانا اللہ کو ایسا جیسا ہو اپنی ذاتی سپاہی وہ ساتھ ایک پریش کے ساتھ وہ ماپیوں کی دال ہے قدرت کے ساتھ گزری ہے کہ قدرت کے ساتھ اسی لیے یہ جو ہماری جنک تیر اور یہ جو محنت اور دور بھاگ ہے مسجد وال جماعت کے راستے پھر چار مہینے پانچ کاموں کے راستے اجتماع کے راستے ان کو بھی بتایا بڑے حضرت جو فرماتے تھے کہ جب تک کام کرنے والوں کی نظر عمل کی فدرت پر جمی رہے گی اسی نے کیا وہی کرا وہی کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا ہم استعمال ہو جائیں گے جب تک امراح پر نظر رہے گی مقامی کام گا آتی رہتی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کتنی مشینیں کہاں دو گشتیں کہاں شہروں تیس سال پہلے کام شروع ہوئی ایک جماعت آزاد آزادی وہ بھی گشت کر رہی ہے اس وقت تو تیس مکان تھے اب تو کالوں نہیں بن گئی ہفتے والی گشت میں کتنی جماعتیں ہونی چاہیے ایک رسم ہے پوری کر لو رسم پر نہیں بن گئی <تصفيق> ایک کام ہے ایک محنت ہے نبوت کا کام ہے نبوت اور بھی محنت ہے اتنا تھٹنا اتنا بچنا کہ اللہ کو درخت آ جائے نظام بنا دیا آپ یہاں آپ کو وہاں سے کیچ کر لیں گے یہاں ڈراپ کر دیں گے اور شام کو جب سارے کم لوگ فارے ہو جائیں گے آپ کی پتا کسی کر لگے ہیں کہ اچھے ہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کھانا کھا لے رہا ہو تو عوام فرمانے لیں اچھی بات ہے فرماتے تھے اسی لیے مقامی کام کی کمزوری کی ہر جگہ اب حضرت فرماتے تھے اللہ کی قدرت پر نظریں کے ہوئے جتنا تھکیں گے پچیں گے اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر ایک پر اس پر لانے کے لیے راتوں کو روئیں گے بھی دن میں خوشامدیں بھی کریں گے ان کے ہاتھوں سب سے پہلے مقامی کام میں جماؤ پیدا ہوتے دوسرا انعام ان کے ہاتھوں نئی نئی صلاحیتیں اچھی اچھی جائیدادیں اپنی جان اپنے مال اپنی صلاحیتوں کے ساتھ حضور والی محنت کی طرف متوجہ جھوک در جھوان دیتے تیسرا انعام ان کی زندگیوں میں حق تعالی شاد ہوں وہ صفات وہ فسائل وہ شمائل وہ محاشر و مناتے جو اللہ بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ان میں توازو ہوگی ابلیت ہوگی شکر ہوگا صبر ہوگا تناج ہوگی تو وہ تو بھائی چاری ہوگی ہر ایک دوسرے کے لیے فرق ہر ایک کے دل میں تیسرے کی جگہ کام والے محنت کے کرنے والے نظریں اللہ پر جماتے ہوئے جانا اپنی جانو مال اپنی لگا رہے ہوں گے के کے ساتھ آداب کے ساتھ صحیح نہ صحیح صحیح پہ کے ساتھ تو پھر یہ تین انعامات کے واضح کی ہے ان کے ہاتھوں مقامی کام جمے گا نئی نئی صلاحیتیں کام کر مجھے ہوں گی اور ان پر خدا کی طرف سے کفاس کا فیضان اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے واسطے اس کو رسم نہ بنائی اس محنت کو ایک رسم ہے پوری کرنی ہے سالانہ مہانا ہفتے والی روزانہ یہ الیکشن ایک محنت جس کے بغیر آج میں اسی لیے دعوت تکریلوں کا نام نہیں ہے دعوت نام ہے تیری ہوتے کلی کا دعوت نام ہے پھر تلاڑی کا وہ نبی کی یہ عمر اس بکر نبی نے بلوائے راشدین نے محض اللہ انسار میں اپنا سارا سب کچھ لگایا اور دنیا سے کے ہوئے انہیں ایمان کی عبادت کی افلاس کی اس کے کی علم و عمل کی سب تہارت کی دنیا سے زیادہ آفرت کے بنانے کے فکر کی ستاب پر چھوڑ کر گئے اس دن میں ہر ایک آسمان کے جیسا ہر ایک رشتی کا مدار کرا دیا گیا اس میں دو دوبارہ امت کی صلاحیتوں کو یہ گچے یہ تعلیم یہ نمازیں یہ فیر اللہ کو وہی پتر کھو گئی اس کو رسم نہیں بنا تو خیر میں یہ کہنا تھا کہ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے وہ اندر کو دیکھتے کہ تمہاری تو زندگی کا موضوع یہ ہے تعور سر نہیں بولتے اپنا ایمان بناتے ہر ایک کا بنے اپنی نماز میں جاندار بنتے ہوئے ہر ایک کی بنے اپنا راستہ دعا پر حل ہو ہر ایک دعا والی راہ کیا آئے سرما اللہ کی توحید کا محمد سلام کی جانت کا پڑا ہے اس کا کام کی جان اس کا مال اس کی صلاحیتیں اس پر لگیں یہ کیا ہوا ایک تقاضا ہے اور کیا کہہ رہے ہو ذرا سا آباد کے پھل اتار دیں پچھلے پرلے ادا کر دیں سال بھر کا راشن دانا اس کا قسط اس طور میں مَا كِلُكُن كِلُكُن كِلُكِ <صحیحة> ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے جدو اللہ کے راستے میں اللہ کی برالی اللہ کا کرما بند ہو جائے محمد سماجی زندگی کی خود مش کرتے ہوئے پہنچے اس کے لیے نکلنے کو کہا جاتا ہے کہ تم جانے ہو ہو ہوئے کو بتاؤ اور ابھی تم حیات کی دنیا لات رہی وہاں میرا برتے مارا اٹولا اٹولا اٹرادہ فل دی ون جنگوں کے بارے میں جہاں کے روزان کے بارے میں پہشان تو قانون کے بارے میں یہ دنیا میں اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا کھانا چوری چیزوں کی دنیا بلا اب بتا دیجیے جس سے مت رہے دو جس سے جن کے तरह طرح के کے بہانے بنا رہے ہو یہ ہے کیا آخر کے مقابلے تمہیں تو متا قریب بہت بڑا سا سامان ہے پھر جوش میں آ پھر جلال میں آ جا ہے نکلو سارے سال جمع میں آتی ہے ابھی بھی اتنی جماعت تو کے استعمال میں ان کی جماعتیں بھیجو پھر ان کی جماعتیں بھیجو کیوں بھیجو اجتماع کی محنت کے لیے کیا محنت ہوئی کہ ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے رہنے کا اور ان کے لیے ساری راحت کا سامان ہو گیا جب جس گلی جس مرضی جس محلے میں گئے تو اسکل کو کہا استماع سے استعمال سے کہ تمہارا استعمال کر نکلے کتنے تبدیلوں جب بھی نکلنے کو کہا جائے اسی وقت نکل پڑے. اللہ تو اللہ ہے یہ تم اضا بن عظیمہ وہ سب دل اپنی محنت کرو صحیح کر لو اس تھک رہے ہو تین چیزوں کو بہانہ بنا رہے ہو اور سفادوں کو ٹالتے رہتے ہو ساتھ ساتھ خدا درناک آزاد دے گا کسی پر محنت محفوظ نہیں ہے اللہ کا کام اللہ کا جیت خوش ہے اس کی جان اس کا مار اس کی ہے اللہ کے کلمے کی بلندی نبی والی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے اشتہار ہوتا ہے اسی کا سندھ کسی پر موقع موقع پر سمجھا ہے امت کو اس کی ذمہ داری سمجھائی تم ہو کون تمہارا کام کیا ہے ہمارا اجتماع کیوں ہمارا یہ اجتماع ہر سال کیوں بھی جمع کر لینے کے نہیں ہر ایک میں پچھلے سال جتنی قربانیاں تھی اس سے دگنی جتنی تعلیمیں تھیں جتنی مسجدیں آباد تھیں جتنے گھروں میں تعلیم تھی جتنے جتنا کلاوٹ ہو رہی تھی جتنا زیادہ تر تین کا چرچے تھے کہ ہر ایک میں اضافہ ہر ایک کی قربانی کی مدد بڑھ رہی ہو ہر ایک کا خدا کی کدھر ریویو بڑھ رہا ہو معاشرت میں پاکی معاملات میں سفائی ایک طرف اولا کی ذات کے ساتھ کا تعلق صحیح ہو رہا ہو دوسری طرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کسی نے اس محنت پہلے دن بدلا دیا آئے دیکھا مدینے میں لڑ رہے ہیں کٹ رہے ہیں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں کہیں سے کوئی کی شکل میں قیابت والوں کی رہبری کر دی تھی مسجد والوں کی مغرب والوں کی تاجروں کی کاشکاروں کی عوام کی سماج کی سب کے لیے آپ کو نبی رحمت تھے ایک پیسن علاج اور نسخہ دے دیا من اسلح ما بہن و بہن با من اسلح و بہن ہو بہن اسلحل ما ماں و ہو بین بے ان کے ہاتھ جوڑ لو ان کے پیر پکڑ لو ان کی منت سمادت کر لو ان کی خوش آمد کرو اس سب سے بچ کرو جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہنا ہے حضرت موسا عالبین عالشرا کی تسلیم بھائی اسرائیل کو بھی سمجھا رہے ہیں قوم کا مالدار تھا اس کو بھی سمجھا رہے ہیں اسے چونکہ پوری قوم میں سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس تھا کو کہا تو جیسے بہتی تھا یہاں تک کہ جب آدمی پہلو نے بتایا تو دنیا راجک ملیہ دنیا کی محبت ہر برائن کی جڑ دنیا کے دن ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کسی کو بڑا بننے کا شوق ہے किसी को द्वारा बेहती करने का शौक है किसी को अच्छे कपड़े अच्छे खाने का शौक है हर एक अपने अपनी शौहिश अपने अपनी पसंद ये सारी बिल्कुल दुनिया है इसकी मोहब्बत हर बोला इंतीजर अभी यह जो इस पर मेहनत करता है उसको उससे मोहब्बत हो जाती है زمیناروں کو زمینوں کے ٹکڑوں سے لوہے والوں کو لوہے کے ٹکڑوں سے یہاں تک کہ وہ جو کباڑی کا کام ہوتا ہے راستے کی ٹوٹی چپلیں ٹوٹی بوتلیں خالی بوتنے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے جس کو بڑا بننے کا شوق اس کو اس سے محبت کسی طرح بڑا بن جاؤ جو کرنا پڑے مال کے بھا پر اور یہی اس میں اس کے پاس ایمان کہاں اس کے پاس کلو کہاں اس کا اندرون کہاں وہ تو یہ سمجھتا کہ مال ہے تو سب کچھ ہے چار سال تک اگر زکاة رہا ہر سال سو سال ایک سال کسرے سال کسرے جان تو میرے پاس تو کچھ رہے گا کہ سڑک پکڑا ہو جائے گا خدا کے خدا کو جانتا نہیں سے لینے کی چیاں اس کے پاس نہیں اب اب آیا دوسرے راستے سے یار یہ نبی کی بولتی بند کرنی ہے جانتی. ان کی بولتی بند کر دوں یہ بول ہی نہ سکے میں وہ چاہتا ہوں جو میں جو چاہتا ہوں وہ ہو کے رہے یہ بول نہ سکے تیار کیا اس ایک بھارت کو چار ہزار روپئے پر اتنا چل لینا کہ جب نبی اشا علیہ السلام مجمع کو شرین کے احتمام سنا تو کھڑی ہو کر اتنا کہہ دینا کہ میرے پیٹ کا بچہ تو تم سے ہے نام کی قبط لگا دینا تیار ہو گئی جب دنیا کی محبت اتر جاتی ہے خدا کو رسول کو قرآن کو نبی کو کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا جب دنیا کی محبت آیا اسی لیے وہ صحابہ صاحب قرآب ملوال رحیم جن کے ادب سے لے کے آلہ تک ہر اور دنیا تک کے انسانوں کا رہبر قرار دیا روشنی کا سراف قرار دیا ان کی تربیت فرمائی کی اور سے پہلے ان کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دی اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت اللہ کے خزانے ان خزانوں سے بائگر اٹھانے کے آبار وہ اتنے دیے اتنے دیئے بھول گئے کسرا کو بھول گئے اس کے تخت و تاج کو اور بھول گئے اس کے ہاتھ ساری شکلوں کو اپنے بنانے سے جائے. من اسلح مدینے والوں سے کہا تھا اللہ نے تو کہا نہیں اللہ, اللہ نے والنی بڑی نعمت کی ہے تم کو تم تو آپس میں دشمن تھے جان لیوا دشمن تھے تیسرے سے خون کے پیاسے تھے جنم کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تمہیں دین دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تھے اللہ کا حق سمجھایا نبی کا حق سمجھایا اللہ کی کتاب کا حق سمجھایا پڑوسیوں کا حق سمجھایا بڑوں کا علما کا حق سمجھایا ماں باپ کا بچوں کا حق سمجھایا اب تم پا ہی نہیں چلتا کہ اوسیحے کے فضرتی جی ایک ماں کی اولاد جیسے نظر آتے ہو شکر ادا کرو شکر ادا کرو ایک طرف اللہ نے یاد دلایا اپنا حساب کہ ہم نے تم کو کہاں سے کہاں پہنچایا سنو پاک سنا سم کو ایسی دنیا تک کے انسانوں کی رہبری کرنی تھی پیامت تک آنے والوں کو راہ بتانی تھی تمہارے گھریلو جھگڑے ہوں گلی کچے محلے شہر کے ہوں صبحی ملکی قومی براگرانہ ہو آلمی ہو آدم کے دانو کل آدم تم سارے آدم کے اولاد ہو پہلے اپنے باپ کی راہ پر آ جاؤ بھول چوک کمی کو داہی بندے ہی سے ہوتی ہے ہمارے سب کے باپ دادا حضرت آدم علی شرابت کسی سارے نبی سارے تحمر سارے اولیاء، ساری بصیرت ان کی آداب اما ابا کو منا کیا تھا کس کے پاس مت جانا بلا تھا پر آدھی شہدارہ درخت کے پی مت جائے وہ شیطان اس کے مزاج میں اس کے خبیر میں اس کی فطرت میں خود پورا کرنا اور اپنے ذات پوروں کا ٹولہ جمع کر لینا خود اللہ پر چجڑا نہ کرنا اولو کی نہ ماننا اور دوسروں سے نمازیں ادا کروانا روزے چھڑوانا نافرمانیوں کو چترانا اور اڑ جانا اس سے تو کہا تھا دشمن ہے جہنم تک لے جانے کی اس اسکیم بنایا ہوا ہے دنیا کیا اسکیمیں بنا دی اور دنیا کیا فری کرتی جو شیطان کی سانس نہیں لوں گا جب تک بات کا بدلا اولا سے جی چکا ہوں گا اس لیے ہمیں نبی ندیوں سراپا رحمت نبی ضرور نور نے تعلیم دی خبردار اگر میرے نام لے لیوا ہو میرے کلمہ کو ہو مجھے اللہ کا نبی رحمت نام کے ہو مجھے نبی ضرافہ رحمت نام کے ہو اپنے اندر سے امتحان کے ناپاس جزے کو اٹھا کے مجھے ہے جب تم کرما میں دن کے اجالے میں ہزار صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں ہر جگہ مختلف جذبات کے مختلف ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں باز صحابہ گرام رضوال اللہ تعالی مجمعین کی زبان پر آیا حضور کے تانا تک پہنچا الیوم یوم الملہمہ الیوم یوم الملہمہ آج ہے پشک خون کا دن آج ہے پرانے مکی زندگی کے ستائے ہواؤں کا بدلا اتارنے کا دن ہم کو بہت ستایا ہے ہمیں بہت چھیڑی پڑی آج کھلے پانچ سو روپئے ٹھکانوں تک پہنچی کیا فرمائے خبردار نعرہ بدلو یوں کہو علی او میر امل برحا علی او ہے معافی کا دن آج ہے رحم رہنمے کا دن ہم بدلہ دے لیں گے ہم ظالموں کو معاف کریں گے حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی محنت کی خصوصیت یہ ہے جو یہ کہتا اور ہم گنگے کی چوٹ کہتے ہیں ہمارا اسلام کام کا کام ہے ہماری یہ محنت نبوت والی محنت ہے کہ نبوت والی محنت کے لیے نبوت والا مزاج نبوت والی صفار تواز ان کے چھوٹا بن کے ہر کا کا نبوت کی محنت کی خصوصیت یہ جی ہے نبی جس بات کو مت سے کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا ہماری نمونا ہو اب یہ <تصفيق> جو اپنا نعرہ بدلوایا نہیں بدلا نہیں رہن کھائیں گے اس لیے کہ کلیجہ کے پانے والی کان ہنسا بھی موجود ہے کے حضور کے سطح کا کام نہ کام کر کے ہاتھ بنا کے پہننے والا رحجی صحت بھی موجود ہے وہ سام دے اسکل اور ٹریننگ کبھی بدل میں کبھی روہن میں کبھی کہاں سب موجود ہیں کیا آج آئے ہیں کاموں میں شاہباد آپ کے بردا مکہ مکرمہ ہیں جن کے پاس بیت کی چادی رہتی عثمان نے بھی ان کا نام تھا ان کے پاس چاچی رہتی تھی آپ نے کہا کہ عثمان کھانے اللہ کے گھر کی چادی دو ہم اندر جانا چاہتے ہیں نہیں بالکل نہیں نہیں تو ہے جو ہم کریں گے وہی ہوگا جو ہم کہیں گے وہی ہوگا نہیں کبھی ہاں سے نہیں بدلے گی جاؤ اچھا سر چلے گئے جس رات حضور نے ہجرت فرمائی ہے آنکھیں آ رہی ہے بیت اللہ میں داخل ہونے کو ترس رہے ہیں بیت اللہ سے بولا ہے اللہ کے گھر مجھے تج سے بڑی محبت ہے یہ بات نہیں کہ تج سے کوئی اچھی جگہ ملی جس کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں تیرے پڑوسی تیرے دائیں بائیں والے مجھے رہنے نہیں دے اور نہ میرے رب کا پیغام پہنچا دوں مال تمہارا تمہارے پاس ہے تمہاری تمہارے پاس جو کچھ نہیں مان رہے साइ वालों ने बच्चे पीछे लगाए मक्के वालों ने ढांके बिछाए गले में फांसा डाला कटली स्कीमें बनाई आज इस मक्के में पातहाना दाखिल है उस्मान ने एक दिन चाबी नहीं दी थी लेकिन जिसके सभी पातहाना दाखिल हुए हैं सब मजबूर हैं सब मकतूर हैं آپ نے نعرہ بدلوایا طرح کو بلایا کہاں ہے عثمان اب تو مجبور ہے آنے پر یہ حاضر ہوں بیت اللہ کی شادی دے دو کیسے کہتا نہیں یہ حاضر ہے حضور نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا چوکٹ پر کھڑے ہوئے دو پٹوں کو پکڑا اور وہ خطبہ دیا اور باتیں کہیں مکے مک والے تم تو یوں سے سمجھ رہے ہو سہنے ہوئے ہو ہم تم سے تمہارے خون سے کھیلیں گے ہم تم سے بدلہ اتاریں گے ہم تمہارا سکا بوٹی بنائیں گے مگر دار شریف ہوں شریف کا بیٹا ہوں شریف کا پوتا ہوں میرے بھائی یوسف ابن آپ اتنے اشان کب نے ابراہیم جس کے بھائیوں نے مل کر سوئیں ڈالا تھا جس کو بھائیوں نے مل کر سوئیں ڈالا تھا جس کو بھائیوں نے مل کر باپ سے دور کیا تھا جن کی وجہ سے بازار میں کیا کمبلوں کا کپڑوں کا چیزوں کا سامانوں کا نیلام ہوتا جس کے سر کے سر کو ایک رکھا جانے والا ہے اس کا ہو رہا ہے بھائیوں کے دنیا راسٹ فتی ہے دنیا کی محبت نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے اس لیے پورا کے واقعات کہانیاں نہیں ہے وہ سبھی ہو یا آخو والو آنکھیں کھولو ڈالے ڈالو ہم بہت سہیل ہیں ہم بہت سکی ہیں ہمیں بہت دور کی ہوش میں کل سے کام کرو بھائیوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا جو یہاں پر ہو گئی اس نے دروازے بند کر لیے اس نے دعوت دی اپنی گندگی کی کیا نہیں ہوا اور سب کچھ بھائیوں کی وجہ سے وکل کئی مردہ بہن کیا تمہارے ہجوے گھومتے ہوں گے وہ میروں میں ہجوے ہوتے ہیں نا ڈوڑے کی کرسی اونٹ کی کرسی ہاشی کی کرسی کھیلے کی بھی کرسی کیا کوئی رکھنے تو تیار نہیں ہر ایک میں ہاتی والا ارے والے کا انجان تو یہ المتر کئی بادرستان بھی تھی گدے کے کوئی بیٹھنے کو تیار ہی نہیں کوئی اپنے کو معمولیت چھوٹا سمجھنے کو تیار ہی نہیں کسی کو لاؤ گریب کے بچی کو جو گدے کی کرسی پر بیٹھے تو سب کا نیان کیا سے ہوگا سب مزے کریں گے چھوٹے بھی بڑے بھی عوام بھی خواتین اور اگر یہ کچھ سکھوای رہی اور ہندو والے نے چلائی اور ہی گھمائی تو تینوں کے ساتھ باہر آ جائیں گے بڑا ہاتھی والا ہو اور بڑا اور ٹوٹ والا ہو وکل کل آئیے گا جو مکے والے آپ کو پناہ رہے تو تیار نہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہ آپ کی آواز میں آواز ملانے کو تیار نہ آپ کی دعوت پر نظر کہنے تو تیار زلم پر ظلم کلمت کے والوں کو جو کھانا ملا تھا آپ کے جیسے حضرت ابراہیم علیہ سراج تک کی دعاؤں پر ملا تھا۔ يا من ذي عباده ديوان دي ليلينيزا عين عند بيت الك المحظب ربنا الذي يقيم الصلاه فاجعل اقباده من الناس فاجعل ارضته من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات علموا يشكرون اعطيه القلب اعطيه يا حاج اعطيه يا حاج اور میں یہ کہہ کہ آپ میری جو آپ کہیں گے وہ ہی بے چونوں سیرا. میری بیوی کا کیا ہوگا میرے دودھ پیتے بچے کا کیا ہوگا اور میرے گھر کا کیا ہوگا کر میں آباد میں آپ ہی کو اصیل مانتا ہوں آپ ہی کو سب کچھ کرتا چھتا مانتا ہوں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ نے تشکیل کر دی پہلی تشکیل ملاپے سے نکل کے آؤ یہاں آ گئے یہاں کے جاؤتے ہیں کہاں جا رہے کتنے دن کے لئے جا رہے وہ بامد کے کابل میں وہ باماج کے وہاں آپ میں اور ایسی اچھی ہوا ہے زبان بھی جانتی ہے یہاں لا کے آپ نے ڈالا جیسے تھے گوپال والے مشینوں میں تین دن تک میں بستر کے ہر گوپال ہی کو رہا اچھا صاحب آ گئے لوگ آ گئے لو نہیں ابراہیم اور اسماعیل حاجر سب آ گئے ٹھیک ہے یہ ٹھیک کہا ہے انہیں چھوڑو یہاں اور آپ چلو तस्किल कितने दिन की है आपकी वैसा है कि अब आ गए तीन दिन तो है नहीं नहीं बहुत बुरा रहेगा चिल्ले तो चले जाओ तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा अगर आजम स्लाम ने चिल्ला दिया था चालीस साल का चूप हो गई شیتان کے چکنا دیا پہنچے کھا لیا منا کیا تھا دا دا بھوپال کا کوئی گھر نہ بچے بھوپال کے کسی گھر کا کوئی بس نہ بچے काम اس کام کو اپنا کام کام مشینوں کو آباد کام اسی جماعتوں کی اس کو ٹھیک ہے تو ہو گیا تو آ نہیں یہاں سے نقد فیل ہے ٹھیک ہے پھول ہو گئی چوک ہو گئی اب دادا سے ہوئی کیا, کیا؟ دھول تو شیطان سے بھی ہوئی اس سے کہا تھا سجا کر جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت مشاب شراب جا رہے تھے ہم تالا شان سے ہم تلادی پر اور اس نے کہا جی ہماری سفارش کر دیجیے بہت صبح سے شام تک لانتوں کی بارشیں ہو رہی ہے بہت ناراض ہے آپ اللہ کے ندی ہے سفارش کر دیجیے بہت اچھا ضرور بھائی کسی کی سلح ہو جاتی ہو تو ہم کو کیا کروں ندی تو ہوتی ہے ہفتہ شادو کے خلاف نے حرض کیا وہ نارمل ہے اپنی دھول پر معاف کر دیجئے ہاں ہاں بالکل ہم تو آپ من کریم ہم تو معاف کرنے والے تو ہم معاف کر لیں تج سے اتنا کہ دو اب آدم تو رہے نہیں ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے آئے ہاں جی بات ہو گئی ہماری معفی دادی ہو گئی لکھت پڑھ ہو گئی کو کہہ دیا کرنے کو تیار ہیں کی قبل پہ جا کے سرچا کر جائے ضدی ابا و تک تک بلکہ کیونکہ بک کو نے کامان نے لکھا ہے جس کی طبیعت میں زد ہوتی ہے نبی سمجھا رہے ہیں हमारी आपकी की क्या है लेकिन जिद्दी इसीलिए अनुमान लिखता है जिद्दी को कभी तोहर की तोहफीफ नहीं हो रही चूं खुली से अपनी जिद पे आ रहा हमेशा की जहन्नम और इस पर भी सब्र नहीं हुआ अकेला तोड़े जाऊंगा टोले وسیم اللہ جنہ ٹولہ کے ٹولہ گروہ کے گروہ یہ بھی میرے یہ بھی میرے یہ بھی میرے کی محنت میں وسیف اللہ کیفر رکھ گر جن کی جمعہ ایک پوری اور تعداد جن کی جانیں جن کا مال جن کی شکایتیں لوگوں ہم بھی اللہ سے ڈر تم بھی ڈرو ہم کے اللہ کو مانے تم بھی مانو ہم بھی اللہ کی مانے تم بھی مانو ہم بھی اللہ کو یاد رکھے تم بھی یاد رکھو ہلال حرام جاؤ نہ جائے کرو ترو امیرو گریو مرو اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے اسی لیے یوں آتا ہے جب جنت ہی جنگ کی, کی طرف جا رہے ہوں گے اور دیکھیں گے جہنم میں کچھ لوگ جل رہے ہیں آج تو ان کے دن ہے اس لیے تو ہوتا ہے کبھی کی راتیں بڑی کبھی کے دن بہت چکے کھائے بڑی کلو تہلی سنی ہو صحیح کیا گرمی ہو کیا سردی ہو کیا ترسی ڈل رہے اور کیا روک کھلا ہوا بہت سہا بہت اب آئے ہیں جا رہے ہیں جنت کی طرف اب ان کے دن آئے اللہ پاک ہم جنت میں نہیں جائیں گے اکیل دیا یہ جو چل رہے ہیں نا کانو یسون سو نہ یہ تو ہمارے ساتھ نماز کیا کرتے تھے ان کے بعد گنا کی وجہ سے یہ سزا میں ہیں آہاں ہم کو یہ کام हैं ہیں جو ٹولے بنا کے جہنم میں لے جا رہے ہیں ہم تو نبی کیوں مشکل کی ہیں اللہ باد کی اجازت دے دیجیے ان کو نکال چار آج تمہارے دن ہے کرو یو کے تم آتا ہے لمبے پڑ بڑھ کے نکالیں اور آگے نبیوں کے سردار. وسی بل بہت اسی نے کہا ایک ہے شیطانی مزاج خود غلط کرنا دوسروں کو اس پر لانے کی کوششیں تدبری جھوکے پر تبت پر جب تی پر, پر, پر, پر, پر, پر, پر, پر اس کا گروہ ہو दूसरा काम एक है हैवानी मिजाज जानवरों वाला जानवर की क्या बात होती है जानवर की बात कहती कोई मरे कोई पिए कोई रहे कोई जाए आसमान टूटे जमीने हिले हवाएं चले ठंडी चले गरम चले हमारी वाला से हमारा पेट भर जाए कितने घरों के चूल्हे मुझे हुए है کتنی مارے ہو رہی ہیں کتنوں کی, کی گوڈے خالی ہو گئی کتنوں ان ان کے آنسو بہتے رہتے رک گئے وہ آسو ہی گئے میری ٹوسی میرا پغرف میرا, میرا, میرا کروال میری دنیا میرا ایس میری راحت میرا تاج یہ جانوروں کا مزاج ہے قربان جائے قادی کبلی والے کے قربان جائے قادی کبلی والے کے صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کا ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر ہر گھر کا ہر پل مستی عورتیں برے جان پورانیا دی اپنی پروان کر کے کی بنے اگر اپنی پروان کرنی پڑ پر رہی ہے اسی لیے صحبے گرام والی جہاں جماعت میں گئے جہاں علاقہ میں گئے روم گئے فارس گئے ہر گئے مل گئے وہاں اور پوچھا کیوں آئے ہو تمہاری دولت پر راج کرتا دے تمہارے علی چینی تمہاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں انما انا الفیرا ہماری اپنی تو یہ ساری روز ہوں یہ ہے وہ سیرت کی روشنی میں کام کرنا شہروزہ میں ہو پانچ کام میں ہو پر ہو دوسرا اگست میں ہو سال کے تین چار مہینے میں ہو ملکوں کی جماعتوں میں جانا ہو اس محنت پر چلنے والے کو ہر ایک کو اپنی آخرت کے بنانے کا سک یہ تھرمانے کرے دلّی میں آخرت بنی ہے بگڑی مسجد میں بیٹھ کر آخرت کے بچنے کا سامان ہوا ہے بگڑنے کا جیسے حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو مسجد کی مسجد نبوی اس سے پہلے وہ مسجدیں کچھ لوگوں نے مسجد بنا لی جس کا نام مسجد آباد الگی رکھتا حضور مشلم دہاروں کپڑا روپنی اس میں انہوں نے بتا اس کا بھی مسجد کا لیکن وہاں اس کے مسجد میں بیٹھ کر شہر بگاڑنا اپنا ٹولہ بنانا یہ نام اس کا بھی مسجد ہے لیکن اس کو مسجد ادارتا اللہ کے شکایت ہے کہ ہمارا یا صاحب اس لالے کو مانا سر صاحب ملان ہے سنسارتنا ہر امت کی مسجد سے جڑے ماں سر صاحب ڈالے کا تو مستقل کئی گھنٹوں کا گیا حضور نے امت کو مسجد والا بنایا تھا ہر ایک کے جڑنے کی جگہ مسجد تھی ہر ایک کے جڑنے کا عنوان استلاق جامعہ نماز تیار وہ مسجدیں سیمتوں سے چھول گوریوں سے ایک دوسرے کی راہ مارنے لڑک رہا سدولہ تلا ودو والا تلا سب سے پاپ ہر سے کپٹ سے ہم سے حب تھے سے حب مال تھے ہر ایک سے پاپ اسی بھی کسی پر اب تو ہم ان کا اور اس کے پوچھا ہو سن ارے فی الحال وہ کیا تیری خوبیاں بولتے کیا مظاہرے کیا وبیفے کر رہا ہے اب کون سا عمل ہے جنت میں آگے آگے چلنے کی چاہت سن رہا ہوں اللہ کے رسول میرے پاس کہا اس ساری دو باتیں ہیں میری اور تمہارے رہی کی تیرتھ کی دستی میں چلنا وہ یہ ہے صحابہ نے جو دیا ہے اللہ کے جو لوگ آتے ہیں جب بھی وزو کرتا ہوں جو رکھا تاہر وزو ایک بات صحیح ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جب صبح کو اٹھتا ہوں ہر کی طرف سے میرا دن صاف ہوتا ہے سے شکاہ, کسی سے کوئی شکایت کسی سے کوئی حسد کوئی چینا کسی کی ٹانگ کھینچنا کا جذبہ کسی سے انتخاب پر اللہ لینے کا ناپاس خیال قریب کی یہ ہماری تمہاری رہبئی کر ہے یہ ہے سیرت کی رشتے میں چلنا نبیوں کے واقعات صحابہ کے واقعات भाइयों ने मिलकर के ये किया तो भाइयों को घुसना पड़ा आए दिन ठीक मांगने चूल्हे बुझ गए बच्चे रो रहे हैं खाने पर नहीं है तुम्हारे पास कोई सदते की रकम है तो डाल दो ये कौन है वजह रुष्पा हमारी असरियत है हम बड़ी तादाद में है ہمیں خاص والله کی قوت رکھتے ہوگا امریک جتنی اسٹیمیں جتنی ہے جتنی ٹریفنگ جتنی ہوشیاریاں جتنی چالاکیاں جتنی راجتے دے جو کس طرح ظاہر کر لیں امو امرا ہے کا فیصلہ بھائی کے آ گیا وہ فائدیک مانگے اسے دولت کا گمنٹا سمجھایا اللہ کا دیا ہوا ہے کھالے پیلے منالی کر کے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی رکھ لیکن اصل اس کا اس کو استعمال کر آرت کے بنانے پر نشا تھا نشہ تھا دولت کا مولانا یوسف صاحب الحمد اللہ فرماتے تھے کسی کو عہدے کا نشہ کسی کو علم کا نشہ کسی کو دولت کا نشہ کسی کو اپنی صنعت و حفت اور اپنی ٹیکنالوجی کا نشہ کے نشے میں وہ عائشہ ابتے ہیں نبی پر دہمت لگانے کے لیے عورت کو تیار کیا ہم سے قرآن کتنے پیار سے کہا یاری الینو لا کروشا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدائی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو! تمہیں نہ ہونا جیسے انہوں نے اپنے نبی اوشا کو ستایا تھا تمہاری ہستی اور جمعرات کی کارگزاری تمہارے نبی کے دردان میں جاتی ہے تمہاری کا انہیں پورنر کے چہروں کے درار نہ کر دیا دیامت نے آپ کے لیے ہمیں سبق پڑھانا تم ایسے نہ بنا تم ایسے نہ بولے ہر کے شبر کی حد ہوتی ہے بند اسرائیل بہت شبن کرتے رہے سب دے بھائی نماز پڑھو اللہ سے کہو نماز پڑھو اللہ سے کہو اسلائی وسطائی روم لاہو جو تمہارا جسم میں جو کام ہے اس کو خود دلی سے استقامت کے ساتھ مان سے متعلق ہو جان سے متعلق ہو عزت دور سے متعلق ہو اس کو کرتے رہو اس پر جمے رہو اور جو کچھ کہنا ہو رات کی تاریخ جو میں اللہ سے کہتے رہو سرکار کیا کوئی معذور ہے کسی کوئی لکڑی یہ کن دوس کے ساتھ آٹھ ہے اس سے زیادہ توحیل کیا ہوتے سے زیادہ محبت کیا ہوتی ہمارے حضرت رکھوت اللہ رکھے پڑھاتے تھے کہ ہم بچپن میں جب اپنے ہاتھ جی کے پاس پڑھتے تھے تو ہمارے ہاتھ جی तो کہتے تھے کہ گھر سے چلتا ہوں تو یہ کہتا ہوں نہ ماروں نہ ماروں نہ ماروں کروں کیا پکڑ پی پڑھتے بھی میں بھی کہہ رہا ہوں اتنا بڑا مجمع ایسی قربانیاں اتنا زیادہ نہ کہوں نہ کہوں نہ نا... کروں کیا کلین ہارو گھوسا جنہوں نے اپنے نبی کو ستایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں تم اپنی معاشرت سے اپنے معاملات سے اپنے اخلاق و حالات سے اپنے عقیدوں کی خرابی سے اپنی میدان عبادتوں سے نبی کو نشائی ہے اسی لیے ہر کے میدان میں جو ہمارے امت کو رخصت کیا ہے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہے ایک جملہ بہت دباس نے فرمایا ہے فلا تو شکی ٹو اجھی فلا تو شکتی او مل میرے امتی قیامت میں مجھے شرمندہ دھنچی جو خدا کے سامنے کہ یہ ہے آپ کے امتی جن کی سفید ساری مخلوقات سے زیادہ اور سارے انسانوں سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ یہ ہے وہ اللہ نے صدیوں کے بعد یہ آسان سادہ عام ایسی محنت کی ہے ہر ایک اس کے آواز کو اس کے اصولوں اس کے آزاد اپنی قربانیوں کے مستار بڑھاتے ہوئے چھوٹا بن کر اللہ کو راضی کرنے کے چلتے امت کا جھوٹ در جس راہ کی طرح بڑے بڑے پاپیوں کے تو بات نصیب ہو جائے کیسے کہ اس لیے دادا ہم کو سبک پڑے گا ہاں بات چوب تو ہوتی ہے بھول ہوتی ہے اب حضرت آدم عال نبین والے شراب بولنا شروع ربنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا سوانے کے لیے چالیس سال تک ہو رہے ہیں اور دکھا ہے کتابوں میں ہو رہے ہیں ایسی دوبارہ کا اتفاق کیا ہے کہ ہاتو کی نہریں بڑی سب کے کیا ہے اور دادا جان ہے کیا بلاتے یہ راش ہے امت کے پاس لو لو اپنے دادا کے طرح لو میں کیوں آئے تھے کیا ذمہ داری تھی وقت کس کے لیے تھا دولت کہاں لگانی تھی صلاحیتیں کہاں استعمال کرنی تھی روپنا سلن چالیس دن کا چل رہا نہیں عمر پھل کر کام بنا لو نا کرنی توبہ اس کرنی استفاد کرنا کے ساتھ چلنا چلنا کہ جتنا لیا تھا جنت لی تھی کپڑے اتار لیے تھے اور تن ننگا تنگا رنگا تو اتنا پسند ہے سارا لیا ہوا سب کچھ واپس کیا اور ایسا واپس کیا ایسا واپس کیا کہ تمام نبیوں کے سردار ذرا پا نور سراپا رحمت خود فرماتے ہیں انا کے آدم میں بھی آدم کا دیتا ہوں لوگ جی نسلوں میں اللہ جب امت اجتماعی طور پر اپنے کام پر آئے گی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھائے سمجھے گی اپنی لوگ صلاحیتوں کو نمون کے نمونے پر مسجد نبی کے نمونے پر مدینہ والوں کی معاشرت کے نمونے پر لانے کی کوشش میں لگے گی خدا امت کا چھنا ہوا اس کی حتیلے کا ذکار اس کی عبادت کا سگار اس کی جہالتیں اس کے افراد کی گراوٹ اس کی معاشرتی زندگی اس سب کو خدا جو چھین گیا ہے امت سے جو جٹ گیا ہے امت سے خدا سارا واپس کریں گے کن کن رشتوں میں ندی کے نمائندے بڑے بڑے داری علم والے کرنے والے امت کا ممشینوں میں چھپانے والے خدا کی مخلوق پر طرز والے خدا پیدا کریں گے اپنی جب اس راہ پر کام کو اپنا کام بنا ہے لیے میں نے کہا تھا پہلے آپ سے جی طرح بتایا ہے رنگ کے والوں سے پھر آپ تشریف لائے ہیں یہاں والوں یہاں بھی اندر انہیں کھانا لیکن صحابہ کی جو تربیت بنوائی جو جس وقت تم سے کہہ دیا جائے تمہیں وہ کرنا ہے اگر کسی موقع پر تفا سے اپنے آپ کو بچانے کی گھروں میں بیٹھنے کی باہات کی فضولیں اتارنے کی بجلی اردون کی ادائیگی آگے کے راشن پانی اگر یہ کرنے کی سوچی تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے خبردار تمہارا ایک کام ہے تمہیں تباہ رو کے اپنا آپ کو چلانا ہے دیکھتے ہی ہو جاند ابراہیم حاضر اور اسماعیل علیہ السلام تصدیبات بچے کے حلق میں چٹانے کو کترے نہیں ہے چھاتی میں دودھ نہیں ہے چکر لگا رہے ہیں کبھی صفا پر کبھی مروا یہ اللہ کا دستور ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں بدل ہو جائے نبی کی ہر حتا زندگی کے ہر شعبے میں سو بیس اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اس کے لیے ایک مجموعہ جن کی چوبیس گھنٹے کی دھان اپنی کھپا رہے ہوں مال اپنا لگا رہے ہوں ان کی قربانیاں پر خدا ان کی دعا میں گوجران ڈالتے ہیں جو یا تو پینے کو بھول پانی نہیں ہے یا خدا زمزم دے رہا ہے کھانے تو روٹی نہیں ہے میں تو نقط کے آلہ درجے کے زرخیز زمین کے ٹکڑوں کو پھول کر بے کلام کا کلاس کروا کر تعلیم کی جگہ پر لگواتے ہیں خدا خدا ہے جب تمہاری قربانیاں جب تمہارا ایمان جب تمہارے ہمارے والدوں پر یقین کی کیفیت اور اس کی شطہ، اس کی سطح پر پہنچے گی پھر ہم کو دیکھنا ہم, ہم کیا کر کے دکھاتے اتنی قربانیوں کے ساتھ اتنے مجاہدوں کے ساتھ گھر بنوایا روح بھی کبھی ہے کبھی تشکیل میں وہاں ہے وہاں جائیں تو سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے بچے کی گھر میں شادی کب ہی پتا نہیں ہے حالات کے حالات تقاضوں پہ تقاضے اتنی ساری کے بعد جو بنا ہے اب رہی جب کسی کی قسمت فوٹنے والی ہوتی ہے یاد رکھنا याद रखना इस बात को जब किसी की किस्मत पे मोहर लगने वाली होती है जब किसी का सत्या नाश होने वाला होता है अल्लाह की तरफ से तो उसे वो जुटती है कि दुनिया किसको सोचनी है या तो मक्के वाले काधे की झाड़ू काधे की इस बने वाले हाजियों को पानी पिलाना کی حدوات. اپنا سامان دور ہو جاتا ہے ہو گئے نہیں بھائی اون تو مل جائیں گے اللہ کے گھر کی حفاظت یہ ابراہیم آمان یہ ہے کابڑ یہ مقام ابراہیم کی نماز ہے ارے بھائی اونٹ نہیں ملتے نہ ملے کاندے کی حفاظت مسجدوں کی حفاظت سوجی اس کو اچھا لوگ چاروں چار سے اس کے پاس آ رہے ہیں اس کا ہم بھی ایک گھر بنائیں گے میں جب رہا کے نام سے گھر بنایا لوگ لوگ تو ہوتے ہیں پیسوں میں بکنے والے تم آؤ دینا میرے آؤ نا آ مدرس کا کرایہ دوں گا جو گیسٹی کی جو سہولتیں چاہو گے سب مہیا کر دوں گا اسی لیے ایمان کو کیا کہا ان لگی نہ پالو روس تک یہ وہ ایمان نہیں ہے جس کا کوئی سودا کر لے یہ کار مال نہیں ہے سبھی آسمانوں پر جا سکتی ہے آسمان زمینوں پر آ سکتے ہیں دور پک ہو سکتا ہے اللہ میرا رد ہے اللہ میرا مشکل پسا ہے اللہ ہی میرا حاجت رہا ہے ایمان و الکیوان وائرل و رجا خوف ہے تو صرف ادب کا امیدیں ہیں تو صرف ادا کہتے مسجد آباد کرو مسجد آباد کرو مسجد کے آواز کرنے والے مسجد والی جماعت اس کی پہلی خود سے ستائی ہے شکیل لمبا دس سال سے ہے پانچ سال سے ہے روز ان اللہ سے ڈرنا ان لوک سے ہو رہا ہو سوال جماعت کے حل کی اللہ کے دباؤ پر امید اللہ امیدیں وابستہ اچھا گمان اللہ کے ساتھ دوار جماعت خالی ساتھیوں کا جمع ہو جانا پھر جمع ہو جانا اس طرح نہیں ہے اصل بندر کی وہ طاقت ہے ہر چیز میں ایمان بن رہا ہو نمازوں میں جان بن رہی ہو اگر کوئی اپنی دولت کے مارے کہتا میرے پاس کیسا ہے کر لوں گا ہم جماعت کا ہر مسجد مسجد جماعت کا ہر چاٹھی کہے میرے پاس نمال ہے اللہ سے کہوں گا اللہ اپنے فضل سے کہیں گے نمازیں بن رہی ہوں دل کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہوں علماء کی صحبت کے پیار کر رہے ہوں ان سے مچھتے مسائل پوچھ کر زندگی کے شعبے میں کی تنقید اس کا نباس کر رہے ہو یہ مسجدوں اور جماعت ہر مسجد میں قرآن کا مبتا جیسے حیرت عمر ہو گیا اب آپ کے زمانے میں مستقبل تو آپ کی مسجد نقدی میں ہوتے قرآن کے پڑھنے پڑھا اب کو اس سے بھی زیادہ جڑے سمجھتے تو ہے جو سنی والے کے بعد ہے جو سنی والے کے بعد اس نے کہا بھائی مسجد بھائی بچوں کے لیے قرآن اے لے کے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام نہیں تمہارا کام کیا ہے قرآن کے مقابلے کی جس کو چند کرنا وہ تمہارا کام ہے حضرت عمر رضی اللہ روم ہے تو چالوں مار کے میں حضرت شادی کا بھی وقت دیوا جی کو مدی سے خط بھیجا تھا کہ شاد تمہارے یہاں کتنے نے قرآن کھولا حضرت بڑے اللہ تو اسے تھے تمہارے بولا ہر کہا تین گوپال بابا رے جمع کر لی ست آیا تین سو میں پورا رکاوٹ سے جناب آیا دس ہزار میں پورا رکا یہ مسجدوار جماعت کا کام ہے ورنہ مسجدیں آدی شان ہوں کیا اس کی راہتے کیا اس کے اندر اسباب راحت ہدایت کے امال سے خالی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیامت جو علامتیں سیاحت کے قریب کی جونیا سنگوئی کی ہے ان میں کے سنگوئی ہے مشرے عالیشان ہوں گی ہرایت کے آماد کے کوری اور یہ نبیوں کے واقعات صحابہ کے واقعات یہ ہمارے ہمارے تو اصول یہی ہے ہمارا نہل یہی ہے اور اللہ ان کے قبلوں کو نور سے منور فرمائے اس کو کیسے کریں وہ تعلیم کار بھی سارا ہے ایسا بہت ہے ہر ایک دوستے ہر ایک کی جو تعلیم ہے ہر ایک کا دے روزہ ہر ایک کا سالانہ مہانہ ہفتے والی روزانہ انسرا کی اور اور ہر ایک اپنی جانچ سے کرتے ہوئے پوری امت اس کو آ جائے اور اس کی و مار خدا کے خزانے کی چادی بن کر عالم آنند جات سی اتہاسوں ملکوں کے راستے ہے ہمیں تو بڑے بتوا دے لیکن جیسے میں نے کہا جب کسی کی اس ہوتی ہے یہاں آدمیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے جادی دی جا رہی تھی آنے والوں کا خیر مقصد کیا جا رہا ہے اسے کیوں جی اپنے نام کا گھر بنایا لالچیوں کو کی کچھ بکنے لگے ہاں جی آپ کے گھر کا حج کر لیں گے آپ کے گھر کا حج کر لیں گی دیکھا کہ مانتا نہیں اور یہاں تک کے ابراہ جس شادی پر آیا تھا اس نے اس ہاتھی کا نام محمود رکھا تھا جب سے آگے بڑھا رہا تھا ایک آدمی نے آگے آ کے محمود کے کان میں کہا محمود بس محمود بس نلو رب اس فائن خاوا کا ایک رب ہے ہاتھی تھا تو جانور مان گیا آگے بڑھنے تو تیار تھی لیکن وہ ایلانی کی ساز اب رہا نہیں وہ سی یہی کر کے رہوں گا مارا پتا آگے بڑھانے کی کوشش کی اب ہمارے آس کا جلال اگر کئی بخار آپ کو کبھی اچھا سل پائر سنگھ جی ہو جائے ہم کا سن مل قرآن پورا مت تک کے لیے ہے اس کی ہر ہر آیت قیامت تک بولے گی ندیوں کے واقعات، دھاوا کے واقعات بڑے جسم جیلے ہیں بڑی پکایاں برداشت کی ہے اس وقت چابی نہیں لی تھی آج چابی رہنے پر مجبور ہے محمد کے دروازے کو کھڑے ہیں یہ ساری رہبری ہے کام کرنے والوں کی آم کے بدلہ لینے کے حسد کے کینے کے حبے جاپ کے نابا جلدے امت میں پڑوسی پڑوسی سے ناباپ ماں باپ آدھار سے جا کے شہر کی شکایتیں تمہیں ویلوں کی بارٹی بھی گئی تمہارے دلوں کی پارٹی تمہاری حکومت تمہارا بھائی چارہ تمہارا اشارہ ہمدردی دیکھ کر جیسے باپ کے پاس سے گزر کر گزرتے ہوئے تو مزہ محنت منہ میں پانی لاتی ہو تمہاری گلیاں تمہارے محلے تمہارے گرانے تمہاری, تمہاری شادیاں خدا کی مخلوق کے منہ میں پانی پڑ جائے تو اس کی زندگی ہم کو مل جائے تم تو خود کاوٹ بنے ہو جاؤ اسی لیے صرف آنے جانے اور وہ کا نام نہیں ہے اپنی محنت کے لوگ کو صحیح کرنا اور محنت کے روپ میں سب سے پہلی بنیاد یقین کو صحیح کرنا ہے جس کو جہاز سے جس کو جہاز سے اپنا جو ان سا مسئلہ ہوتا آنکھوں سے دکھائی ہوتا دیتا ہو گرو کہ کسی جدید ہوتا اللہ دے ان لمبا اس اللہ کی برائی کو اس کی کریا کو اس کی عظمت کو اس کے خزانوں کی وشاق کو اس کے فائدہ اٹھانے والے اعمال کو اتنا بولے اتنا سنے اتنا بولے اتنا سنے میں کہاوت ہے جس کو بار بار بولا جاتا ہے وہ دل بھیتر گزر جاتی ہے اللہ کی برائی اس پر باقی کرنا بس اللہ راضی ہو گئے ساری دنیا پھر سوت اتنا بولے اتنا بولے کہ دلوں میں چھل کر جائے پھر جانے اسی راہ پر مار اسی راہ پر چلا کہتے اس کی راہ پر لگ رہی ہوں اور اس کے ہاتھوں دوسروں کو راہ دکھ رہی ہاں ہاتھی تو مان گیا بات جب جب نے تھی مزاج تین ہیں ایک شیطانی ہی. خود غلط کرنا اور غلط کرنے والوں کا ٹولہ بنانا شیطانی مزاج حیوانی مزاج دنیا میں جو ہے بتا رہے کوئی بہرے کوئی یہ میرا مکان میرا بکڑا میری کسی میرا کاروبار میرا پیٹ میرا دیکھ بھائی ایک مزاج بنایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمانی مزاج تھا کہ مدینے کا حس حل جب حلور صلی اللہ بتایا و کابل یتیب کہا گئی میں یتیم کی عبادت کرنے والے جنت میں اس طرح سانس ہوں پورے मदीने کے ہر فرد کا مثلا ایک آدمی مرا ہے دو بچے لگے ہوئے ہیں کیا راشن کے لیے چاول کے لیے دال کے لیے مٹی کے تیل کے لیے چیلی کے لیے کیا راشن کے لیے لائی نکتی ہوں گی جو مدینے میں دو یقین بچوں کی کفالت کے لیے مدینے کے ہر دن سے آ رہا ہے ہمیں موقع بھی دی دیا جائے ان بچوں کی کفالت کریں گے نبی کے ساتھ ہمارا ہوگا صاحب رحمت اللہ سے پوچھا تھا ماشاء ماشاءاللہ جماعتوں پورا گلتی بڑھ رہی ہے ملکوں میں بھی جماعتیں جا رہی ہے ساتھی قربانی دے رہے ہیں آپ کی کوئی اور تمنہ ایک جگہ بہت ٹھنڈا سانس لے کے بنوایا تھا بس یہ تمنا ہے وہ جو دعا ہے علّہ اجعلنا اللہ شامرین ابی اولیا ابین راہ اب ساحلی عل محمد سرنا بھی سمرت بس اللہ کہ بس یہ تمنا ہے اللہ نبی کا پڑوس قیامت میں آپ کے شاید تمنا اسی لیے آپ نے حضرت پاک رب نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا جن کی فکریں بدل گئی تھی جن کی تمنا بدل گئی تھی ہر تمہارا روزی عباس کے زمانے میں جنازہ آیا مہاجرین بھی ہیں ساتھ بھی ہیں صحابہ ہیں تصویر ہونے والی ہے تمہارا اللہ ابا ہو پوچھا بھائی تم میں سے کسی کی کوئی تمنا ہو کا احال کرو میں شاہ نے ارد کیا امیر مومنی تمنا یہ ہے سب گرمی ہو گرمیوں کا دن بہت لمبا ہوتا ہے کر لایا اور کسی کی کوئی ایک ساجی کرے ہوئے کہتا ہے زمین کا ونش نگا ہو میری پریشانی سایداری... سایداری... ہو میرے رب کی جماعت میں چند ہو سی ہم سنا کروں سے رنگ میرا مجھ سے راجی ہو اور کسی کی کوئی تمنا یہ شادی کرے امیر میری میری تمنا یہ ہے خدا مجھے ہزار کا مال ہے دائیں بائیں دیواؤں کو یتیموں کو مختلف مسائل میں اور کسی کی کوئی تمنا جب سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر چکے ہمارے فادر پر بھی اماعد نے فرمایا میری تمنا اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس پڑھنے والے جیسے آدمی مجھے گھر بھر کر ملے رکھی آ رہا ہوں اس اسکول کے سی ایمان والوں کی خدمت کرا ہوں مسجد وال جماعت مسجد وال جماعت وہ یہ ہے ہر مسجد میں ایسے جا تیار ہوں جو ملکوں سے آنے والی جماعتوں ان کی پوری نصرت پوری ترجمانی ان کو پورا مطمئن کرنے والے ارے خود مل ملکوں میں جانے والے ہر گئے ہر گھر میں چاروں طرف ایسا مجمع تیار ہو ایک ایسا ہے جو وہ پرانے وہ پہلے کے یہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کیش کر لیں گے تو ڈراپ کر لیں گے کیش کر لیں گے تو ڈراپ کر لیں گے پہلو ہے سیرن کی روشنی میں کام جب ہوتا ہے جب ہر مسجد کی جماعت کس کو ٹارگیٹ بنا کر اب کون ایک علاقہ کا گورنر دے آئے تھے کارکاری پوچی ہاں بھائی کیسے کیا لائے اپنے में ملکوں میں گئے تھے گورنر صاحب تھے سارا حساب کتاب وادہ کر دیا اجازت چاہے گھر جاؤں بچوں کو دیکھوں ہاں بھائی ضرور جاؤ کیا ایسے ہی ہیں جیسے کہا ہے یا دکھانے کے اور چبانے کے اور آدمی بھیجا پیچھے اشبیوں کی پھیلی دے کر جیسا حال دیکھ کر گئے ہیں اگر ویسے ہیں تو یہ حجہ میں انٹرسٹ سے دے جانا اور اگر دیکھو کہ گلچھل سے صاحب آ کے رپورٹ دینا اور وہ گورنر ہاؤس کی تلاش میں ہیں وہاں کہاں گورنر ہاؤس وہاں کہاں کسے کہاں وہاں ہے لیکن شاید کہیں. دھونتے دھونتے دھونتے کے نیچے ملے گورنر صاحب اب کپڑوں میں سے جوئے بن رہے تین دن تک مودی سے سیاح رحمان کے یہاں رہا तीन दिन तक एक रोटी से मेहमानी जाते हुए श्रोतियों की खैली पेश की भाई ये क्या जी है, आ, मुझे तो नहीं चाहिए पड़ेगी नहीं चाहिए आवाजें बदल हुई घर वाले अरे अभी तक तो बड़ा इतनाम हो रहा था मेहमान का क्या बात हो गई अरे देखो ना ये मेरे सर खो पर तो और नॉमिने का है, तो ले लो लाइफ केस गौर साहब ने मनी मना जो ये ऊपर माया लू का है मैं मेरे पास तो लेने नहीं तो कुछ नहीं है घर वालों ने पर्दे के पीछे से اپنی چادر کا ٹکڑا پھاڑ کے دیکھا اس کی پوٹلی باندھ لو باندھ لی مزید آدمی ریپوٹ لے کے جا رہا ہے یہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں میرے پڑوسیوں کا کیا حال ہے نا ساتھیوں کا کیا حال ہے جس کے ہر کسی ضرورت کا ساتوا ساری پوٹلی تھوڑی دیر میں آدمی آیا بھوی ہے دوبارہ خط ملتے ہی پرچا ملتے ہی سیدھے بہت اچھا کیا ہوا اس کا امیر المدین آپ آم نے مجھے مالک بنا دیا نا میں نے کیا نہ کیا اپنے کارنامے نہیں جتا رہے ہیں ان کی شادیاں شرا करा ان کا گھر بنوا دیا اور ان کے یوں کرا دیا حضرت منظر اللہ تو کام ہے کہ یہ چاہتا آپ کا مہینہ طے کر دوں مہینہ طے کر دوں وہ اللہ کے واسطے یہ لڑکی ہے کیوں جب آپ کا حکم پہنچا میں آپ کی تابے داری میں چلا میرے گھر میں ساڑھے تین سو ساڑھے تین کلو سارے تین سیل جب پڑے ہوئے تھے اور آپ جس مسجد میں تعلیم کے حلسے میں بیٹھاتے ہیں اور اس میں جو بار بار سناتے ہیں چلس ہزار تک ہر نماز ایسی پڑو کے آخری ہے وہ خالی نماز ہر کھانا ہر سفر ہر گز ہر تعلیم ہر ہر استما مومن کچھ بتا دی پہلے ہوں گے میری زندگی کے یا چھوٹے لہذا آپ مہینہ نہ اگر آپ برمائی رہے ہیں تو میرے کا نام لے کے پھلانے کی ماں لیے इतना कपड़ा के उसकी सत्रत होती मस्जिदवार जमाज से ऐसे आदमी बना करते हैं इन देहातों जिंदगी में खाली भीड़ जमा करने लेने का नाम नहीं रोमांसा होगी भले इसराइल का हाल नहीं बदला پتے رہے رہے مال کھاتے رہے نبی سمجھاتے رہے نہ قارون بڑھ جاتا رہا اس کا سمند کی کیا ہوگا اس کی بھی شکاٹ نہیں اس کی بھی شکافت نہیں دیکھا ان کے خواش کو بھی سمجھایا ان کی آوام کو بھی سمجھایا اور خود ان کے को کون کو بھی سمجھایا لیکن انہیں تو الگ کا, کا ایسا کھوٹو او بھائی ہو میرے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ میں آپ کے پیر پکڑوں میرے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں تقریباً کچھ پتا نہیں آگے کیا ہوگا یہ جو لائن لگ رہی ہے نا یہ سارے جیسے دیکھتے جی اب ماشاء اللہ چونکہ ہم کو بہت فائدہ ہے جماعت ہوتی ہے کیا مجمہ جوڑنے والی کو بچھانے ہوا لی کی ذمہ دار ہے دونوں طرف سے وہاں آسرو آتا یہاں سروار گمن گرو سطح بھر رہی ہے اللہ کے نبی نے دیکھا یہ تو اپنی ہوشیاریوں سے بازی نہیں آ رہا ادھر وہ اسرائیل کو ستا ستارا ادھر وہ عورت کو تیار کر کے سہمت لگوا رہا رقص دعوت سونا جب دعوت کی راہ کی قربانیاں دعوت کے راہ کے مجاہدے اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھل کے ہدا پر کرنے کے ساتھ ہر ایک سرکاری کے درجہ کے ساتھ اب ان کی دعا میں وہ جان ہوتی ہے اللہ آباد ہے اب تو ہی کر تو ہی نمٹ لے مفسرین نے لکھا ہے جو نبی کے کام پر کام گا جان اپنی کھپائے گا مال اپنا لگائے گا ایمان کی دعوت دے گا لمبی ہزو بجو والی نواز پڑھے گا خدا طرف کھاتے ہوئے آس بہائے گا اس کی دعا اللہ ایسی فضور کرتے ہیں جیسے نبیوں ہمیں یہ سوگاد ملی ہے باپ مقامی کام مقامی کام حضور نے مدینہ مو نرا وہ مقام بنایا یہ وہی مدینہ ہے جہاں ایک سو بیس سال سے چلی آ رہی ہے اب مسجد یقین کے راستے جو ماحول بنا ہے دو بچے یقین سارا مدینہ کفالت کے لیے تیار اب بات ہے کہ دو بچے ہیں کسی کو ملیں گے ارے بھائی اگر کفالت تو نہیں دیتے ہو تو اتنا تو موقع دے دو محمد صلی اللہ علیہ سلم سن فرمایا جو یقین بچے کے سر پر شخص کا ہاتھ پھیرتا ہے ہر بال کے برابر دیکھی گی نام آواز نہیں کی جاتی بیا تو بس چلے وہ چیز کا کوئی ایک گھر والے کیسے ہمارے کہاں کچھ گا نہیں اتنا ہی موقع دے تو ہم ان کے سر پر سب کے کہاں معاشرت کی و ہمدردی یہ سارا مقامی کام ہے ہم نے تو کر کے جن کو بھیجا ہے ان کے پیچھے ان کے بچے ان کے گھر مقامی ریسرچ اس کو کہتے ہیں اسی لیے فرمایا ساتھ جب کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی قدرت میں ہوگی ان کے ہاتھوں مقامی کام جمے گا نئی نئی صلاحیتیں موجود میں آئیں گی اور ان کو اللہ فار سے بنوائیں گے جتنی محنت کریں گے اتنی سوال بدل میں بھی رو رہے ہیں اہل میں نقدی ہو رہے ہیں سبو کا جو حال ہے اونٹوں کی روزیاں ہزار ہو رہا ہے ہند میں جس طرح کی کارکن کی سردی ہے سارا کچھ کر کے کام کرنے والے جا رہے ہیں فکے میں لا لا سب لا وقت ہنمن کا جو وطن میں ہوا وہ جو ہے امن ہوا کتنا پریوار کتنی مسجدیں آواز کتنی جمالیں نکلی کتنا یہ ہوا میں نے کیا نہ کرو امن نے کیا عثمان کیا نہ بس والد نے کیا نہ جو کیا اکیلے اللہ نے کیا ہاں وہ سچا ہے اس کا وعدہ حق ہے یادم واحد حق لیکن اللہ کے وعدے حق ہیں اس کا وعدہ ہے اہم سر سلنا ری نہ آمنوں کے حیات ہم مدد کریں گے پہ ہم بڑوں کی ایمان والوں کی دنیا میں بھی اللہ حافظ بھی میں نے کچھ نہیں کیا میں نہ میرے ساچوں نے کیا ہم نے کیا اللہ نے کیا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا میں تو اس کا بندہ ہوں نہ ذرا آپ اس نے اپنے بندے کی مدد کی وہ ہزن نے مورتی کھائی اس پر لاہ خدا کرے ہم اس محنت کو سمجھے اس کی خاصیت اس کی ضرورت اس کی اہمیت اس پر قربانیوں کو بھرانا ایک دماغ ایک رسم بند کر نہ رہ جائے اس گوپال کو وہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا کوئی کچھ اس کا کوئی بچ یہ مدینے کے نمونے پہ ہوتا اِسار ہم لے کے آتی سے مسجدوں کے آباد ہونے کے بات سے آنے والی سے چار سو آدمیوں کا کاہلا آیا ہے مدینہ مرورا ایک تصدیق ہوئی آج دن ایک محلے ہے کھلایا پلایا سکھایا حضور کے پاس آٹھ دن کے بعد آئے آپ نے سوالات کیے بہت اچھے جواب دیے جیسے کام سمجھ میں آیا کیسے سمجھ میں آیا مسجد جماعت کا کام دیکھا تعلیم دیکھی تعلیم سنی دس دیکھا کس کیا یہ تو جب کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا کاجو ائی میں اگلا ہفتہ کہا دوسرے ہفتے کی تشکیل تمہارے ہلکے وہ پاس کے ہاروں طرف وہاں ہفتے پر اچھلنے والوں نے بھی ایسی دشرت کی نقل جماعتیں کے کھلایا پلایا چکھایا دوسرے ہفتے آئے حضور پاک سرسن نے سب کی دستار بندی فرمادی ہوں جھاڑ بھوپال ایسا ہوتا سے جماعتیں آ رہی ہیں یہ دعوت کو سمجھ کے جاتے آنے والے دعوت کی قربانیوں کو سمجھ کے جاتے دعوت کے عمار کو لے کر جاتے آپس کی پائی چاری آپس معاشرت دیکھ کر جاتے یہ اخلاق کی بلندی لے کر جاتے اس کا پورا ہوتا دوستو دوستوں کے لیے کوئی مشکل نہیں جو خدا جگہ تو سے بدلتا ہے بڑی قدرت والا ہے اس نے بتا دیا پہلے طے کر لو کہ ہمیں بدلنا ہے ان پہلے طے کر لو ہمیں مرد یقین سے صحیح یا پیس بنانا ہے نمازوں کو جاندار بنانا ہے علم صحبت سے علمی فائدہ اٹھانا ہے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو علم حکومت کی روشنی پر لانا ہے اللہ کا خوف اللہ کو راضی کرنے کا شوق عمرت بنانے کا ذکر اور اپنے شوق ہر ایک کی, کی چلی جائے دنیا چاہتے ہیں دولتیں چاہتے ہیں حکومتیں چاہتے ہیں دعو نبیوں والی کام نبیوں والا مدن خورت والا اس کا نتیجہ کہ ہر اپنی چھپا رہا ہو لگا رہا ہو ہمیں دنیا والے تم سے کچھ نہیں چاہیے ہماری منتقل کیا کیا ہمارا یہ مجما اس کو دیکھ کر لے جیسے بتایا تین نمونے ہیں اپنی ذات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آنا ہے ہمارا تاجر ہمارا کاشکار ہمارا وکیل ہمارا کافی ہمارا وری ارے یہ کہا کیسے بنے یہ جیسے انجینئرنگ پڑھنے کی اس کا تعلیم ڈاکٹری پڑھنے کا اس کا تعلیم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنگ میں رنگنے کی جگہ رکومت والے رکھنے کی فیکٹری وہ مسجدیں ہیں کس مسجد کے کیا رکھتا ہے یہ وکیل صاحب یہ رابطے سات یہ سا یہ کارخانے دار یہ رچے والا یہ دھبے والا یہ مزدوری کرنے والا ہر ایک مسجد نے آ کر ایمان کی آخرت کی جنت کی دولت کی اللہ کرنے کی اندر کی بڑا بنانے لینا آماد سیکھ رہے ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں کر رہے ہوں ہر ایک لانے ہر ایک لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں کہ یہ دوسرا نمون جیسے حضور کی دمام داعت داتوں کے لیے نمونہ ایسے حضور پاک شرماشن کی مسجد آنند کی تمام مسجدوں کے لیے اور یہ مسجد والے مدینے کے محلوں میں رہتے تھے گلیوں میں رہتے تھے کہ اب ہر مسجد والے اپنی گلی میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں کہ ان کی معاشرت ان کا رہن سہن ہے جن کا خدا کی مخلوق کے ساتھ کا برتاوا وہ ایسا نمونہ بن رہا ہو جیسے مدینے پاس نمونہ تھا कट्टर से कट्टर दुश्मन अगर आता है और वो वा मिलने वालों की जिंदगी को देखता है सोच के मुंह में पानी आता है वो बात को हमके भी है हम भी लगा ले हम भी लगा ले सोच समझ हम के भी ये लोग तो अधिक है हमारे हाथों तो झूठ को पानी पहुंचना हमारे हाथों को सूद को पानी पहुंचा ہمارے ہاتھوں پر کو پانی پہنچنا ہمارے ہاتھوں پر لوٹ کے چھوڑ اور آ کے زمین کو پانی پہنچا دینے والے یا یہ نمین آمرو کو مسرت زبان کے اچھی بات سے کہتے ہیں زمین کو پانی دینا سنچائی کرنا بھائی عجیب ہے ان کے ہاتھوں مسجدوں کو, کو ان کے ہاتھوں تعلیم کو ان کے ہاتھوں ماسٹرس کو ان کے ہاتھوں ایمان کو ایمان ان کے ہاتھوں اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق کو ان کا وقت ان کا پیسہ کی صلاحیت ہے ہر ایک معفرت کا فکر بھائی کاش ہم بھی اپنی محنت کا رخ صحیح کر لیں کہ ہم بھی اپنا وقت اپنا کی صلاحیت ہے ان کے ساتھ رہ کر ان کے مشورے سے استعمال کریں اللہ سے بہت سے مشکل نہیں سب بک اور اللہ جان جب ایمان والے ایمان کے لیے خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے اربل پایا اللہ, اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبا ہے اللہ کا پیار اترے گا اس مسجد والوں پر اس گلی والوں پر اس گاؤں شہر صوبے والوں ملک والوں پر خدا کی ملازمانوں کو مختلف راستوں سے راحت پہنچانے اور سب سے بڑی راحت ہبن سو سیاح جو جہنم سے بچا دیا گیا اہی ہوگ کامیاب ہوگئے جب حکومت کی محنت سب کی محنت بنائے گی اور پچھلی پر ندامت کے آسوں بہت وقت ملا تھا بڑا اچھا موقع ملا تھا کتنے سالوں سے اجتماع ہو رہا ہے مدھیہ پردیش مدھیہ پردیش اور ماشاء اللہ تو صبح سے بھی ملے والے گاڑیوں میں بسوں میں کیا جا کہ کوئی رسم نہ بنے پچھلی پر ندامت ہم سب قصروار ہیں ہم سب قصروار ہیں جو کرنا تھا جتنا کرنا تھا جتنا رولا تھا جتنا اللہ کو کہنا تھا جس طرح کی خیر کا ہی مطلوب تھی جن بات سے آنا سہی مطلوب تھی اے اللہ سنا نسل اتارو اور ماپ کو رونا پسند آیا لیا ہوا انداز سارا واپس کر دیا انداز نے جب دادے کو دیا باپ کو دیا خدا ہمیں تمہیں بھی دے گا اور اتنا دے گا کہ ہم لے کے چل جائیں گے پہلے پہلے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے اور دوست کے ہر لینا اپیل کو لوگ گھر کے ہے ہم اللہ کہیں اللہ ہمارا ہو جائے اسی سے کہیں گے اسی کی مانیں گے ندی کے بدام ہیں ان کی ہر وجہ ان کی ہر کی محنت ان کی قربانیاں ان کے آنسو ان کی, ان کی, ان کی, ان کی آہد اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جاد مال کر دیگیاں تھپا رہی ہے زمینوں کے ٹکڑوں پر دنیا کی صلاحیتیں لگا رہی ہے لوہے ندی کے ٹکڑوں پر ہمارا پورا مجمع اس کی نیت کرے ایک مرتبہ مانا گفتا احمد اللہ نے مسجد نبی نے بیان فرمایا اب فرمایا اس مسجد میں اس مدینے میں رہنے والے تین قسم کے پوری جان پورا مار جان اور فرمایا صحابہ ارام کی سیرت پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کم سے کم ہر سال کے چار مہینے بحر کی نقل و حرکت پر اور مقام پر مدینے میں آنے والی جماعتوں کی نسرت ان کی تعلیم ان کی تربیت پر چٹکیوں میں اپنا گھر کارواں اس کے نتیجے میں کہ جو اللہ کے کام کو اپنا کام بناتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو یمنا اور سبر کا بنند آدم کے بچے محمد سمجھ امتی یہ کیا کر کا سچا بندہ بن کر نبی کا سچا نائٹ بن کر جان مال چلا تو ہے تیری ضرورتوں کو ایسا پورا کریں گے کسی کی کوشش کسی کا بگلہ کسی کی دولت کسی کا ہے اللہ نے خیال میں رکھا ہے مجھے بندہ بنتا ہے نہ اتنی آبد کریں اور آگے ہی کہا اگر نے یہ کیا بندہ بن کر جینا نبی کا نمائندہ بن کر رہنا اس کے کام کو کام بنا کر جان مال کپانا اگر یہ جی پہ نہ کیا وہی لا اگر یہ نہ کیا ام لو سدر کا ملن ام لو وہی لا کفال ملک کو کا شو لن بڑا سو اگر یہ نہ کیا تو بھی کما بیوی کمائے بہو کمائے بیٹا کمائے بیٹی کمائے،, کمائے سب کمائے روتے رہو چیزتے رہو تعداد کرتے رہو ہر کے کام میں روتے رہو حجی سے پوچھی ہے اللہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اللہ مجھے سچی توڑا ربڑا غلمہ بازی ہتھیار بازی نشرف بہت پیڑا ربی نے بڑا ظاہر کیا ہے نہ لگانے کی جگہ لگایا ہے اللہ معاف کر دے وہ اللہ اللہ کے معافی مانگنی کرنی ہے اور آج پہلا قدم چار مہینے کے لیے نقد اٹھانا ہے جتنے بھی ہے اور جو سادہ سال سے سلے لگا رہے ہیں ابھی تک چار مہینے ان کے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں بھوپال میں چلنے کی تشکیلیں ہوتی کیسی ہے یہ سارے نمونہ بنا کرتے اس کے لیے استفاع ایسا ہو تشکیلیں ہوتے ایسی ہو تو ہلتے ہوتے ہوتے اتنے سال سے اب پورے نماز میں لگ چار چار مہینے کے لیے سواری اندر سود ہر ایک سے مجمہ پڑا ہے خطے بنے ہوئے ہیں تشکیل کرنے والے ساتھی موجود ہیں شور نہ کریں ہنجامہ نہ کریں آوازیں بلند نہ کریں سر لکھوانے والے پریبال یہاں لکھوا لیں ہر خطے میں جو ساتھی جن کو ملبھ کیا گیا ہے پوری چوکسائی کے ساتھ اچوتن ہو کر ایک جانور اچھا کے پہلے میرا ہاتھ لو لے میرے ہاں ہاتھ بولے بھائی تو ان کے پیر پکڑ دے ہوئے یہ تو جانے میرے پیر میرے ہاتھ سے پکڑوا لے کے پیر میں تو کھڑے ہیں ان کے پاس والے کو پیاز